www.atabliq.com the revival of iman yarmahu <laughs> ونشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعنى آله وآصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليدفعوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله ولو كره المشركون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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجريم تاتي الأنهار ومساكن طيبة في جنات يدنا ذلك الفوز العزيم وأخرى تحبونها نسر من الله وفتح قريب ہمارے پرانے ہمارے پرانی سبھی پہ بیٹھے ہمارے پرانی سبھی پہ بیٹھے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ جل جلال و ملبالہ نے دین کے اندر دنیا آخر کی کامیابی رکھی ہے اور بے دینی کے اندر دنیا اور آخر کی ناکامی رکھی ہے لیکن یہ دین جو ہے یہ زندگیوں میں کیسے آئے اور دین کہتے ہی سے ہیں دین کہتے ہیں ہر کام اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ کام جو ہے وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے سارے شعبے دین کے مطابق ہونے لگے اور یہ کام دھیمے دھیمے ہوگا ایک دم سے نہیں ہوگا اس کے لیے ترتیب ہے نبوی ترتیب ہے جیسے درخت کے لیے ترتیب ہوتی ہے تو اسی طرح دین کے لیے بھی ترتیب ہوتی ہے درخت کے لیے ایک دم سے درخت نہیں بنتا ترتیب سے بنتا ہے تو اسی طرح دین جو زندگیوں میں آتا ہے گھروں کے اندر آتا ہے پھر علاقوں میں آتا ہے پھر عالم میں آتا ہے صدیوں تک یہ باقی رہتا ہے تو اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب قائم فرمائی بس وہ ترتیب ہے اس ترتیب پر ہمیں دین کو لانا ہے تو دین انشاءاللہ زندہ کرنے والے جو ہیں وہ تو اللہ ہے لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو سروں کے درجے میں محنت ہمیں نبوی ترتیب کے اوپر کرنی ہوگی <تصفح> میرے محترم دوستو رات بھی میں نے جو بات ارج کی تھی امال والی جو لائن ہے یہ بڑی مضبوط لائن ہے اور چیزوں والی لائن جو ہے بڑی کمزور امال والی لائن پر اللہ کے وعدے عمل پر جو خدا کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ پورا ہوگا لیکن کب جب وہ عمل جاندار ہو اور یہ میں رات بتا رہا تھا کہ عمل جاندار کیسے ہو عمل جاندار بنانے کے لیے ہر عمل کے اندر یہ چھ نمبروں والی بات آ جائے اس لیے ہمارے کام کے اندر چھ نمبر سے شروع ہوگا یہ کام اور چھ نمبر چلتے رہیں گے یہ چھ نمبر جو ہے یہ پورا دن نہیں ہے بلکہ چھ نمبر پورے دن پر چلنے کی اس سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے چھ نمبر اسے پورے دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جو کام شروع فرمایا یہاں بالکل فضا نہیں تھی تو سب سے پہلا کام کیا تھا کلمے کی دعوت اور جس نے کلمہ پڑھا اس کا بھی سب سے پہلا کام کیا تھا کلمے کی دعوت لے کر گھر گھر در در پھرنا اب اس پر آئی تکلیفیں بہت تکلیفیں آئیں اب ان تکلیفوں میں آدمی کے گھبرا نہ جائے تو ذہن بنانے کے لیے پھر قرآن اترا اس کے تعلیم کے حلقے گھر گھر ہونے لگے اسی میں حضرت عمر کی بہن اور بہنوں ہی کا حلقہ گھر کے اندر ہو رہا تھا جس میں حضرت عمر پہنچے تو تعلیم کے حلقوں سے ذہن بنتا ہے اور کلمے کی دعوت سے جو ہے وہ یقین بنتا ہے اور تعلیم کے حلقے سے جو ہے ذہن بنتا ہے اور مکہ مکرمہ میں جو قرآن اترا وہ کیا اترا ذہن بنانے والا قرآن اترا اور اپنے دعوت کے کام میں ذہن کا بنانا سب سے مقدم ہوتا ہے پچھلے نبیوں کے واقعات مکی آیتوں میں اترے کہ نبیوں کی بات ماننے والے باوجود کمزور ہونے کے اللہ کی مدد سے کیسے چمکے اور نبیوں کی بات کا مقابلہ کرنے والے باوجود طاقت والا ہونے کے اللہ کی پکڑ سے کیسے مٹے یہ ویگ واقعات قرآن میں اترنے شروع ہوئے اور دوسرے اگلے واقعات قیامت میں کیا ہوگا جنت میں جہنم میں یہ بھی قرآن اترنا شروع ہوا مکہ مکرمہ میں اور تیسری بات قرآن میں یہ اترنی کہ موجودہ وقت کے اندر زمین آسمان چاند سورج وغیرہ کو دیکھ کر پھر اللہ کو پہچاننا اس قسم کی باتیں مکہ مکرمہ والے قرآن میں اتری یہ تعلیم کا حلقہ بنا گھر گھر اس سے ذہن بنتے اس کے بعد ساتھ ساتھ میں تیسری چیز جو چلی ہے مکہ مکرمہ میں وہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کا مانگنا یہ بھی مکہ مکرمہ میں خوب چلا خوب تلاوت ہوتی تھی اور چوتھی چیز یہ چلی کہ جب لوگوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے گھر والوں نے ان کو الگ کر دیا کسی قوم کا کسی خاندان کا ایک کسی کے دو انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے والے اپنے خاندانوں سے بالکل جدا ہو گئے ان کو نکال دیا تو اب جتنے کلمہ پڑھنے والے تھے ان کی آپس کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی جسے اقرا میں مسلم کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہمدردی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور سے آئے لیکن مکہ مکرمہ میں پتہ نہیں لوگوں کو معلوم ہوگا تو ماریں گے تو حضرت علی نے چپکے سے گھر بٹھا کر کھانا کھلایا اور چپکے سے حضور اکم سسوں سے ملاقات کرائی تو دیکھیں وہ کھانا کھلایا کوئی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں بے مسلمان بننے کے لیے آئے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں تھی تو یہ ہمدردی چلی اکرام مسلم چلا یہ چار باتیں چلی مکہ مکرمہ میں ایک تو کلبے کی دعوت اس سے تو یقین صحیح بنتا ہے دوسرے تعلیم کا حلقہ اس سے ذہن صحیح بنتا ہے تیسرے اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت دعاؤں کا مانگنا اس سے دھیان صحیح بنتا ہے اللہ کا دھیان بنتا ہے اور چوتھے اکرام مسلم اور ہمدردی ایک دوسرے کی تو اس کے ذریعے اجتماعیت بنتی ہے آپس کے اندر اجتماعیت بنتی ہے اس کے ذریعے یہ چار چیزیں ہوئی لیکن یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ظاہری کوئی آمدنی نہیں دو گھنٹہ اگر آدمی چار گھنٹہ کلبی کی دعوت دے تو جیب کے اندر پانچ روپئے نہیں آتے اسی طرح ذکر کرے تلاوت کرے اسی طرح دعوت دے تعلیم کرے اور جو ہمدردی کرے گا دوسرے کی تو بجائے جیب میں آنے کے اور جیب سے نکلے گا تو اس میں ظاہری آمدنی کا کوئی صورت نہیں اور کام پوری دنیا کے اندر کرنا ہے اور آمدنی اس میں ظاہر بھی ہے ہی نہیں تو پھر کام پوری دنیا میں کیسے ہو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر اور اللہ نے اپنے چھپے ہوئے خزانے دکھائے اور ان خزانوں کی کنجی نماز آپ کو دی اور آپ آسمانوں سے جا کر نماز کو لے کر زمین پر تشریف لائے آسمانوں پر گئے وہاں سے نماز لے کر زمین پر تشریف لائے اور اللہ کے خزانوں کی اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی اب کوئی بھی معاملہ آئے تو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مدد مانگو یا کا نام یا کا تو گویا اللہ کی مدد لینے کا طریقہ نماز اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ نماز اللہ کی قدرت کو حمایت میں لانے کا طریقہ نماز یہ نماز بھی پنج وقتہ نماز پہلے دو وقت کی نماز پڑھتے تھے لیکن اب جب معراج میں آپ تشریف لے گئے تو پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی یہ نماز بھی تو چار نمبر ہی چل رہے ہیں قلبے کی دعوت ہے تعلیم کا حلقہ ہے ذکر و دعا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کی ہمدردی ہے اور نماز ہے لیکن یہ ساری چیزیں کام اس وقت آئیں گی اور جاندار اس وقت بنے گی جب یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اس کے اندر دنیا کی کوئی غرض نہ ہو اس کا بھی بڑا انتظام کیا اخلاص کا اور وہ ایسے کیا کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ جو تھے وہ اللہ کی طرف سے آفر تھا کہ اس کو سونا چاندی بنا دے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا کیونکہ اگر مکہ کے پہاڑ سونا چاندی بن گئے اور لوگوں کو سونا چاندی دے کر دین کا کام لیا تو پھر دین کا کام لوگ اللہ کے لیے نہیں کریں گے سونے چاندی کے لیے کریں گے اور جب دین کا کام سونے چاندی کے لیے ہوگا تو پھر دین کے اندر وہ طاقت نہیں پیدا ہوگی کہ جس نے فرعون قارون اور ہامان کو زیر کیا اور جو قیصر و کسرا کو زیر کیا اور جو دجال و یا ماجو کو دین کا کام زیر کرے گا پھر دین میں وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی دین میں طاقت اس پیدا ہوتی ہے جب دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے سونے چاندی کے لیے نہ کیا جائے تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کا سونا چاندی بننا اسے منظور نہیں فرمایا بلکہ ایک دن میرے کو کھانا ملے گا میں شکر کر کے دین کا کام کروں گا ایک دن کھانا نہیں ملے گا تو میں صبر کر کے دین کا کام کروں گا اس پر گویا کہ آپ نے سونا چاندی قبول نہیں کیا تاکہ لوگ اپنی جان اپنا مال لگا کر دین کا کام کریں تو دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر اس دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اور اللہ کے خزان اسے فائدہ اٹھا سکے تو اخلاص کا نمبر بھی آ گیا اب رہا یہ کہ باہر جا کے دعوت دینا یہ بھی رہا آپ بازاروں میں جاتے تھے آپ طائف میں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ کے اندر تو یہ جو چھ نمبر بیان کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام شروع اسی طرح کیا اس سے ہی ذہن بنیں گے لیکن مکہ مکرمہ میں چونکہ فضا نہیں تھی تو اس لیے یہ جو کام میں نے بتا یہاں تعلیم ہے ذکر ہے دعا ہے تلاوت ہے نماز ہے ایک دوسرے کی ہمدردی ہے یہ سارے کام انفرادی طور پر کیے اور چھپ چھپ کر کی وہاں کھل کر کرنے کی چیز نہیں تھی چھپ کر کیا عام طور سے چھپ کر یہ سارے کام ہوئے اور الگ الگ ہوئے انفرادی یعنی الگ الگ اس کے گھر جا کے اس کے گھر جا کے اس کے گھر جا کے آج بھی جس جگہ پر آپ تشریف لے جائیں وہاں اگر دین کے کام کی فضا نہیں تو وہاں مکہ مکرمہ والی ترتیب سے خاموشی کے ساتھ الگ الگ مل مل کر کام کیا جائے آج بھی بلکہ ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی بہت سی جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں بالکل کام کی فضا نہیں بالکل ہمارے کام کی فضا نہیں تو وہاں پر بجائے کھل کر کام کرنے کے خاموشی کے ساتھ لوگوں سے ملنا اور کام کرنا انفرادی طور پر اور چپکے چپکے لیکن ماحول جو بنتا ہے وہ مجمے سے بنتا ہے مجمے کی ضرورت تھی یہ تو الگ الگ آدمی بنتے رہے مکہ مکرمہ میں الگ الگ آدمی بنتے رہے ان صفات کے ساتھ بڑھیا آدمی بنتے ہیں لیکن ماحول جو بنے گا وہ مجمع سے بنے گا تو مجمع جو ملا وہ مدینہ منورہ میں جا کر ملا مدینے والے لے گئے وہاں ماحول تھا اور وہاں سارے ماننے والے تھے تو وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے کام کیے یہ کھل کر کیے اور اجتماعی طور پر کیے اور اس کے لیے ایک جگہ بنائی اور وہ جگہ کیا ہے وہ ہے مسجد مسجد نبوی ایک تو قبق اور ایک مسجد نبوی تو مسجد نبوی تعمیر ہوئی بالکل سیدھی سادی اس پر کوئی خرچ نہیں ہوا اس کے اندر یہ سارے کام اجتماعی طور پر ہوئے تعلیم کا حلقہ ہے ذکر ہے تلاوت ہے دعا ہے نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کے ہمدردی وغیرہ یہ سب اجتماعی طور پر ہوئی اب کام اجتماعی طور پر جب ہوا پھر اس کے اندر مشورے بھی ہوئے مشورے کر کے جماعتوں کو باہر بھیجنا ہوا باہر کی جماعتیں جب مدینہ منورہ آتی تھی تو پھر ان کا سنبھالنا ہوا یہ ساری چیزیں مدینہ منورہ میں اجتماعی طور پر ہوئیں تو یہ ہمارا کام جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے کوشش اس بات کی ہے کہ نبوی ترتیب پر ہو جہاں پر فضا ہے آپ لوگ جہاں جائیں وہاں فضا ہے تو فضا کے اندر یہ کام مدنی ترتیب پر اجتماعی طور پر اور کھل کر ہوگا اور جہاں فضا نہیں تو وہاں مکی ترتیب پر الگ الگ انفرادی طور پر اور چپکے چپکے ہوگا دونوں دل کہیں کام کے اب میں ایک بات آپ کو جو رات بھی بتانا چاہا تھا اور بات دوسری طرف چلی گئی وہ بھی مفید تھی میں یہ بتاؤں کہ اعمال جاندار کیسے بنیں نماز جاندار پہلے بنا لی پھر دعا جاندار بنے گی ان پھر ہمارے کام دعا سے بنیں گے قرضہ اگر ہے تو ہم قرضے की अदायगी کی دعا پڑھیں گے اور اللہ پاک ہمارا قرضہ ادا کر دے گا के شادی کے بارے میں شادی سے تنگی دور ہوگی جب شادی جاندار ہو تو میں कि چاہتا ہوں کہ ابھی یہ بتاؤں تمہیں کہ عمل جاندار کیسے بنے تاکہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ یہ دیکھو کہ اس کے अमल میں کون سا عمل کروں بارش رک گئی تو اس کے لئے سلاد ال ہے وہ پڑے اللہ تعالی بارش برس جائے گا تو بس میں چاہتا ہوں کہ چیزوں چیزوں چیزیں کم ہوئی یا زیادہ اس کی تو پرواہ کر ہی نہیں ہمارا عمل جو ہے وہ جاندار بن جائے ہماری نماز جاندار بن جائے اور ہماری معاشرت یعنی کلچر جاندار بن جائے ہمارے معاملات اور لین دین یہ جاندار بن جائے ہمارے اخلاق یہ جاندار بن جائے ہماری شادیاں یہ جاندار بن جائیں تو اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا جو اللہ پاک نے وعدہ کیا وہ پورا ہوگا تو ہمارا کوئی معاملہ اٹکے گا تو ہم عمل سے اسے حل کریں گے چیزوں سے تو معاملہ حل ہوتا ہی نہیں چیزوں سے معاملہ نہیں حل ہوتا عمل سے حل ہوتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں عمل کے جاندار بنانے کا طریقہ بتا دے. زیادہ لمبا نہیں کروں گا میں آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ اور پہلے نماز کو جاندار بنانا ہے عمل کو جاندار بنانے کے واسطے رات بھی میں نے عرض کیا تھا میں پھر دوہرا دوں ایک تو یقین صحیح ہو یعنی کلمے والا یقین ہو یعنی ایمان میں طاقت ہو یعنی اللہ کا یقین ہو اور غیر اللہ کا یقین دل سے نکل چکا ہو عہد میں غیر اللہ کی طرف تھوڑا خیال گیا تو مدد چلی گئی نیند میں غیر اللہ کی طرف خیال گیا تو مدد رک گئی یہ غیر اللہ کا یقین جو ہے وہ دل سے نکالنا اور اللہ کے یقین کو لانا یہ ہے پہلی چیز ایمان کی طاقت اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے اس میں دو کام ہم کو کرنے پڑیں گے ایمان کی طاقت لانے میں دو کام ہم کو کرنے پڑیں گے ایک تو اللہ کے یقین کا لانا اور ایک مخلوق کے یقین کا نکالنا کاروبار اور گھر ملک اور مال کا یقین نکالنا میٹریئل کا یقین نکالنا اللہ دکھائی نہیں دیتے تو اللہ کا یقین خود نہیں آتا لانا پڑتا ہے اور میٹریل دکھائی دیتی ہے اس کا یقین خود آتا ہے اسے نکالنا پڑتا ہے جیسے کوئی ڈبے کے اندر پھل بھرتے ہیں تو اس میں دو کام کرتے ہیں ایک تو اندر سے ہوا کو نکال دیتے ہیں اور پھل کو بھر دیتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں تو وہ پھل اس میں سڑتا نہیں تو اسی طرح ہمیں دو کام کرنے ہیں ایک تو ایک تو بیٹریل کے یقین کو دل سے نکالنا ہے اور ایک اللہ کے یقین کو دل میں لانا ہے تو اللہ کے یقین دل میں کیسے آئے گا بار بار اللہ کا بولنا اللہ کا سننا اس کی قدرت کا بولنا اس کے قدرت کا سننا اور اس کے لیے اللہ سے خوب مانگنا تو اس سے اللہ کا یقین دل میں آئے گا لیکن میٹیریل کے یقین دل سے کیسے نکلے اس کے نکالنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے قربانی دینا جتنی قربانی دیں گے تو میٹریل کا یقین دل سے نکلے گا چیزوں کا یقین دل سے نکلے گا اسی قربانی کی عادت ڈالنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی مہینے میں کم سے کم تین دن دو روزانہ کے کم سے کم ڈھائی گھنٹے دو روزانہ کے تب یہ ڈھائی گھنٹہ جو دے گا تو لا لامحالہ بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر دے گا تین دن کے لیے جو جائے گا تو بہت سی چیزوں کو چھوڑ دے گا اور پھر وہ تین دن اگر اسے مقرر کر دی تو اسی مقررہ تین دن میں معلوم کتنے کام آئیں گے اس کو وہ آگے پیچھے کر دے تو یوں انشاءاللہ اللہ اندر ایمان اور یقین بنتا رہے گا انشاءاللہ اللہ تو پہلی چیز جو ہے وہ یقین کا صحیح ہونا ایمان کے اندر طاقت کا ہونا مخلوقات کے یقین کا نکلنا اللہ کے یقین کا دل میں آنا اور اس کا طریقہ دعوت کی फिजा بنانا قربانی کے ساتھ اور دعوت کی فضا بنانے کا کیا مطلب ہے اللہ کا بار بار بولنا اور اللہ کا بار بار سننا یہ تو پہلی چیز ہو گئی امال کو جاندار بنانے کے لیے دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے جذبے کا صحیح ہونا جذبہ صحیح ہو ہمارا جذبہ صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم جو عمل کریں اس کی اللہ نے کیا قیمت بتائی اس قیمت کی امید باندھیں اور پھر وہ عمل کریں تو وہ عمل شوق سے ہوگا عمل پر جو اللہ نے وعدہ کیا اس کی امید باندھے اور امید باندھ کر پھر جب عمل کریں گے تو شوق سے ہوگا یہ جو مزدوری کرتے ہیں کیونکہ ان کو پندرہ روپیہ ملنے والا ہے تو پندرہ روپے کی امید میں شوق سے مزدوری کی وہ تکلیف کو برداشت کرتا ہے یا مثلا ڈگری کی امید پر آدمی بیس سال کالج کے اندر تکلیف اٹھاتا ہے شوق سے شوق سے کیوں کرتا ہے کہ ڈگری کی امید ہے تو بالکل اسی طرح جو عمل آدمی کرے تو اس کے اوپر اللہ کا جو وعدہ ہے اس کی امید باندھ دے اور امید باندھ کر پھر وہ آدمی شوق سے اس عمل کو کرے مثال کے طور وہ وضو کر رہا ہے تو اس کو یہ دھیان ہو کہ پانی جہاں جہاں میرے بدن کو وضو کا لگے گا تو وہ حصہ قیامت میں چمکے گا تو رسول کریم سراسرم عہدے کوسر پر پہچان لیں گے تو میرے کو عہدے کوسر کا پانی ملے گا تو اب یہ وضو کرتے وقت میں یہ امید باندھے گا تو شوق سے آدمی برابر وضو کرے گا یہ بات کیسے پیدا ہو اس کے پیدا کرنے کے لیے فضائل کی تعلیم ہے فضائل کی تعلیم یہ جو فضائل کی ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے نا اس سے شوق پیدا ہوتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کیا ملے گا اور کوئی برا عمل ہو تو اس پر اللہ نے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دھمکی بتائی وہ دھمکی ذہن میں رہی تو پھر آدمی اس خراب عمل سے بچے طے کر لیں کہ روزانہ دعوت بھی دینی ہے اور روزانہ تعلیم بھی کرنی ہے دو باتیں ہوگی نا اچھا تیسری بات عمل کو جاندار بنانے کے لیے طریقہ صحیح ہو اور طریقہ صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو عمل کرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں جیسے آپ نے کیا ویسے کریں اسی کا نام ہے مسئلہ کہتے ہیں میں مسئلہ بتاؤ اس کا کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کہ مطلب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے تب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا جو طریقہ ہے اور مسائل والا جو علم ہے یہ سیکھے بغیر نہیں آتا مسئلہ جو ہے یہ علم کے بغیر نہیں آتا اس کو سیکھنا پڑے گا اب اس کے اندر نماز تو روزانہ پانچ وقت پڑھنی ہے تو سب سے پہلے نماز کے مسئلوں کو سیکھنا پڑے گا کہاں سیکھیں گے اپنے مقام پر جو موری صاحب امام ہیں ہمارے ان سے وہ مسئلے سیکھے جائیں نماز کی اور پھر جب رمضان کا مہینہ ہے تو روزے کے مسئلے سیکھ لو آپ حج کو جا رہے ہیں تو حج کے مسئلے سیکھ لو اسی طرح آپ کو کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے مسئلے پوچھ لو آپ نوجوان ہیں آپ کی شادی ہونے والی ہے تو آپ شادی کے مسئلے پوچھ لو آپ کی رخصتی ہونے والی اس کے مسئلے پوچھ لو اولاد ہو گئی پھر اس کی تربیت کیسے ہو اس کے مسئلے پوچھ لو تو گیا پوچھ پوچھ کر آدمی زندگی بسر کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کی زندگی آ جائے گی فصل و اہل ذکری انکن تم لاتم وہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ یہ تیسری چیز ہے مسئلے مسائل کا سیکھنا تبلیغ کے اندر جو کہتے ہیں کہ مسئلے اختلافی بیان مت کرو اس کی بڑی مصلحت ہے کہ عام طور سے عوام نکلتے ہیں تو مسئلے مسائل بتانے شروع ہو گئے تو ہر آدمی مسئلہ بتانے والا ہو جائے گا تو مسئلے پھر غلط ہو جائیں گے اور دوسری مسلحت یہ ہے کہ مسائل کے اندر اختلاف ہے تو لوگ اختلافی مسئلوں میں آپس کے اندر لڑنے بھیڑنے لگیں گے مسئلوں کے اندر آپس کے اندر لڑنے بھیڑنے لگیں گے میرا مجھے یہ ہے میرے سامنے ایک بھی پہچان والا ہے تو میں یہ ارد کر رہا تھا تیسری چیز ہے میں نے تین باتیں بتائیں ایک تو کلمے والا یقین فضائل والا علم اور مسائل والی شکل یہ تین باتیں ہوں اچھا اب ایک چوتھی بات لے لو میں بتانا کیا چاہتا ہوں آمال جاندار بنے آمال جاندار بنے یہ بتلانا ہے مجھے اس کے لیے چوتھی بات جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے اللہ کا دھیان اللہ کا دھیان دھیان صحیح ہو اب یہ اللہ کا دھیان کیسے صحیح ہو اس کا طریقہ اللہ کا ذکر کرنا قرآن کی تلاوت کرنا اور یہ جو مسنون دعائیں ہیں اس کو مانگنا میں سچ کہتا ہوں ایسا اللہ کا دھیان جبے گا تم کو کہ بس مزہ آ جائے گا اللہ کا دھیان جب جمنے لگے گا نا تو میں سچ کہتا ہوں اتنا مزہ آئے گا اتنا مزہ آئے گا زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا یہ کہ یہ کام دنیا ہی میں ہم کر سکتے ہیں مرنے کے بعد تو پھر اس کا بدلہ ہے اللہ کا دھیان جمانے کے واسطے چند باتیں یاد رکھو ایک تو اللہ کا ذکر ہے خوب دھیان جما کر اللہ کا ذکر کیا جائے اور ذکر کے اندر یہ چھ تصویریں بتائی جاتی ہیں اس کو معمولی مت سمجھو یہ چھ تصویریں خوب اللہ کا دھیان جمع کر کی سبحان اللہ والحمدللہ وحمد الہ الا اللہ اللّ اکبر ساتھ میں اگر بلا الَََ ولا اقمت اللہ بلى رضى اللہ كا دھيان جما كر يہ تصوير پڑى جائے اور درود شریف اور استغفار استغفار بھى پڑھنے كى ایسی مشق کرو کہ جیسے ايک مجرم معافی مانگ رہا ہے ایک مجرم معافی مانگ رہا ہے یہ انداز ہو استغفار کا خوب جی لگا کر یہ چھ تصویر اور قرآن پارک کی تلاوت خوب اللہ کا دھیان جما کر اور چوبیس گھنٹے کی جو سنت دعائیں ہیں اس, کے اس کو مانگنا ایک تو ہے پڑھنا اور ایک ہے مانگنا ایک تو ہے پڑھنا اور ایک ہے مانگنا تو دعا جو ہوتی ہے وہ پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی دعا جو ہوتی ہے وہ مانگنے کی چیز ہوتی ہے اگر کوئی پڑھے دعا تو بھی اسے سواب ملے گا لیکن اصل مانگنا ہے اللہ سے مانگنا یعنی مانگنے کی کیفیت ہو پڑھنے کے اوپر کا درجہ مانگنا جیسے پڑھنا اور مانگنا میں فرق بتاؤں ایک آدمی کسی کے پاس گیا اسے پیسے چاہیے تو ایک تو وہ یوں کہے کہ میں بہت ہی محتاج ہوں میرے کو اتنے روپے کی ضرورت ہے اس کا نام تو پڑھنا اور ایک ہوتا ہے مانگنا بھائی مجھے بہت ضرورت ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لڑکی کی شادی ہونے والی ہے ذرا میرے کو اتنے روپے دے دو یہ مانگنا ہے تو دعا مانگنے کی دھرتی پر مصنوع دعائیں جو ہیں اسے یاد کرو اور مانگنے کی ترتیب اب رات کو آپ سو رہے ہیں تو سوتے وقت میں جو دعائیں تو یاد ہے بہت زبان کے پڑھ دی سواب اس کا بھی ملے گا اور ایک یہ اللہ عنی اسلم تو علیہ اللہ وجا تو فوت عملی علخ و الجا تو ظاہر علیہ رغ بطن بر بطن علیہ لا مل جا منجا من کا اڈلا علیک آمن تو بھی کتاب ایک اندر جی انجلتا وہ بے نبی ایک اندر جی ارسل اس کے معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہو اللہ سے مانگ رہا ہے یاد میں اللہ سے مانگ رہا ہے بڑی عجیب چیز ہے اللہ کے فضل و کرم سے جماعتوں میں پھر کر مصنون دعائیں ہمارے بھائیوں کو اچھی یاد ہو گئی لیکن مانگنے کی ہند جانو مانگنے میں ذرا دھیان پڑے گا نماز بھی پڑھو تو سورہ فاتحہ جو بولے مانگنے کی نوعیت ہو مانگنا ہے مانگ رہے ہم اور پھر اللہ پاک اس کا جواب بھی دیتے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پاک اس کا جواب بھی دیتے ہیں ہم کہتے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہمیں دینی ابدی میرے بندے نے میری تعریف کی پھر ہم کہتے ہیں رحمان الرحیم تو اللہ جواب دیتے اسنا البی دی میرے بندے نے میری صنا کی پھر ہم کہتے ہیں مادیوم دین تو اللہ کہتے مجد علی ابدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی پھر ہم کہتے عیا کنا بدو کنستاب تو اس پر اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس میں میری بھی ہے اور تیری بھی ہے عبادت تو اللہ کی اور مدد بندے کی اس کے بعد جو حید الصراۃ المستقیم سے ولد والدین تک جو ہے یہ تین آیتیں تو خالص بندے کے لیے دعا ہیں پہلی تین آیتیں اللہ کی بزرگی ہیں اور بیچ کے جو یا کہنا کرسطائن ہے یہ کنکشن ملاتی ہے بندے کا خدا سے عبادت خدا کی اور مدد بندے کی یہ کڑی ہے بیچ کی تو ساڑھے تین آیتوں میں تو خدا کی تعریف اور سارے تین آیتوں کے اندر بندہ مانگ رہا ہے تو جب بالین کہا تو آخیر کے, اندر اخیر کے اندر اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں کہ حاضہ لی بھلے ابی بھلے ابدی ماسالا یہ میری اور میرے بندے کی پر میرے بندے کو وہ ملا جو میرے بندے نے مانگا اب اگر سوی فاتح روزانہ نمازوں کے اندر اس انداز سے پڑھیں کہ ہمارا مولا اس کا جواب دے رہا ہے ایسا مزہ نماز کے اندر آپ کو آئے گا ایسا مزہ نماز اندر آپ کو آئے گا کہ آپ کو گشتوں میں جانا مجاہدے کے ساتھ ہوگا نماز میں بڑا مزہ آئے گا نا اب گشت کا بھی وقت ہو رہا ہے تو گشت میں بھی جانا ہے اب گشت میں جانا آپ کے لیے مجاہدہ ہوگا کیونکہ اس میں بڑا لطفہ رہا ہے اس مجاہدے کے اندر بھی ترقی ہوگی ان اس کے اندر بھی ترقی ہوگی پھر میں کہتا ہوں تھوڑا بھی وقت اگر آپ کو نماز کا ملا تو انشاءاللہ تار سے تار مل جائے گا تار سے تار ملا ہوا نا تو بٹن دبا دو بس دیر بھی لگتی شاپ روشنی ہو گئی بٹن دبانے کی دیر تار سے تار ملا ہوا ہو اس لیے میرے محترم دوستو اللہ کا دھیان جمتا ہے ذکر سے تلاوت سے اور دعا سے پہلے نماز میں جمے گا اور پھر ان شاء اللہ آپ تجارت کرو گے تو تجارت میں بھی اللہ کا دھیان ہوگا کیونکہ نماز پڑھ کے آئے ہو نماز میں کھڑے ہو کر آئے ہو نماز میں اللہ کو بڑا کہا ہے آپ نے اللہ اکبر اب تجارت میں جاؤ گے تو آپ کو دھیان ہوگا کہ اللہ بڑے ہیں اور قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس لیے اب میں اپنی تجارت کے اندر کوئی کام ایسا نہ کروں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں مجھے شرمندگی نہ ہو عورتیں بھی سامنے خریدار آئیں گی کیا کیا ہوگا تو یہ آدمی اللہ کے خوف کے ساتھ پھر تجارت کرے گا بہ قابلاتی بہ تع زکاتی یومن تب قلب وار قیامت کا استحدار یہ میں نے چوتھی چیز بتائی اللہ کا دھیان جمی اور پانچویں چیز جو ہے وہ اخلاص یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل ہو یہ اخلاص کیسے پیدا ہو اخلاص کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دین کا کام قربانی کے ساتھ کرے جان کی قربانی مال کی قربانی اور اپنی جی چاہی کی قربانی یہ قربانی جب دے گا نا تو اللہ سے امید ہے اخلاص کے پیدا ہونے کی صحابہ کے زمانے میں جب دین کا کام کرتے تھے تو وہ یہ حساب لگاتے تھے کہ میری دنیا کتنی قربان ہوئی وہ یہ حساب لگاتے تھے دین کے کام میں میری دنیا کتنی قربان ہوئی اور آج اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے آج یہ حساب لگایا جاتا ہے کہ میں نے دین کا کام کیا تو اس سے میری دنیا کتنی بنی وہ یہ دیکھتے تھے میری دنیا کتنی قربان ہوئی تو اخلاص کے پیدا ہونے کا طریقہ قربانی ہے جتنی قربانی دیں گے اخلاص پیدا ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا عمل جو ہے یہ بھی بہت کچھ دلوائے گا اور اگر اخلاص ہے اخلاص نہیں ہے تو زیادہ عمل بھی کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا بغیر اخلاص کے دنیا طلبی کے لیے شہید سخی اور قاری زندگی بین کا کام کر کے جہنم میں گئے اور ایک بدکار عورت نے جنگل بیابان میں کتے کو پانی پلایا اور اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں گئی کیونکہ اس کو اللہ کی نسبت مل گئی کیونکہ وہ کتا کہیں جا کے تعریف نہیں کرے گا کتا جا کے تعریف نہیں کرے گا اور جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے اس پر اللہ کی نسبت اسے مل گئی اللہ کی نسبت جو ملتی ہے وہ اخلاص سے ملتی ہے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اور یہ کبھی ذہن میں مت لانا کہ صاحب یہ تو اندھیر نگری ہوئی کہ بدکار عورت وہ تو کتے کو پانی پلائے اور جنت پہ چلی جائے اور جو زندگی بھر جہاد کرتا رہا قرآن کی خدمت کرتا رہا مال لگاتا رہا اور وہ جہن میں چلا گیا تو اندھیر لگری ہوئی اندھیر لگری بالکل نہیں میں ایک مثال دوں آپ کو ایک مکان ہے عبدالرزاق کا اس میں آپ نے محنت مزدوری چھ مہینے تک کی عبدالرزاق کا مکان بنانے چھ مہینے یہ پورے ہو گئے تو سامنے دوسرے بھائی بیٹھے تھے عبد الستار آپ نے عبدالسار سے جا کر یوں کہا کہ بھائی میری مزدوری لاؤ ان کا کائی کی ان کا اس مکان میں چھ مہینہ میں نے کام کیا تو عبدالسار یوں کہیں گے کہ یہ مکان کس کا ان کا یہ مکان تھا عبدالرزاق کا عبدالرزاق کے مکان میں جب تم نے کام کیا تو بدلہ عبد الرزاق سے مانگو عبد الستار کائ کو بدلہ دے گا عبد الستار کا مکان تو تم نے نہیں بنایا بس یہی اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ بے شک تم نے زندگی بھر دین کا کام کیا لیکن وہ جس کے لیے کیا اس سے مانگو تم نے تو نفس کے لیے کیا نہ تو اپنے نفس سے بدلا مانگو میں تو بدلا اس کام کا دوں گا جو میرے لیے کیا ہوگا تو بدکار عورت نے میرے لیے اگر ایک کتے کو پانی پلایا تو میں نے اس کے بدلے میں جنت دے دی اور تم نے زندگی بھر دین کا کام کیا تو میرے سے کیا کہ بدلا مانگتے ہو تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ہم لوگوں کو اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے بہت مانگنا بھی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے امید رکھنی چاہیے لیکن ہمیں فکر مند رہنا چاہیے اپنے بارے میں ہمیں فکر مند رہنا چاہیے زیادہ ڈرنا بھی اچھا نہیں زیادہ ڈرو گے نا تو مایوسی پیدا ہو جائے گی زیادہ ڈرنا بھی اچھا نہیں زیادہ خوف اگر ہوگا تو آدمی کے اندر پھر مایوسی کے آنے کا خطرہ ہے اور مایوسی کفر ہے اللہ کی رحمت کی امید باندھنی چاہیے اللہ کی رحمت کی امیدوں پر ہمیں چلنا چاہیے اللہ کی رحمت کی امید پر, کی کی امید پر ہمت کے ساتھ ہم کام کریں لیکن اللہ کی رحمت کی امید ایک حد تک تو ٹھیک رہتی ہے لیکن وہ امید حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی امید اگر زیادہ بڑھ جائے تو پھر آدمی کے اندر دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایک خرابی تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ پھر آدمی کان کے اندر ڈھیلا پڑ جاتا ہے سست بن جاتا ہے یہ کہہ کر کبھی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے کبھی اللہ ہی کرنے والا ہے ہم سے کیا ہوتا ہے یہ جملہ زبان سے نکالا اور کام سے بے فکری آنی شروع ہو جاتی ہے ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی گناہوں کے اوپر جری بن جاتا ہے کبھی اللہ تو معاف کرنے والا ہے یہ دو خرابیاں آ جاتی ہیں جب رحمت کی امید حد سے آگے بڑھ تو اس کو کنٹرول میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اللہ کے خوف کو بھی پیدا کرنا چاہیے اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور یہ خوف جو ہے اللہ کا جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا آدمی اللہ سے زیادہ ڈرے گا رسول کریم صدا فرماتے انی اخشاق و اطپار کو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا زیادہ تو ایک طرف اللہ کا ڈر اور ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید ان دو کا لیبل باقی رکھنا پڑے گا کبھی مایوسی کی طرف طبیعت چلے تو رحمت والی آیتیں پڑھو اور رحمت کی امید زیادہ بڑھ کر آدمی جڑی ہو جائے اب گناہوں پر تو پھر عذابی آئے تھے پڑھو تو یوں وہ لیول پر رکھنا پڑے گا اپنے آپ کو ادھر چلا جائے تو نقصان ادھر چلا جائے تو نقصان اس کو کہتے ہیں ارے ایمان و بین خوف بر رجا ایمان جو ہے خوف اور امید کے بیچ میں تو یہ میں نے پانچ باتیں بتائیں. یہ پانچ باتیں پہلے نماز میں آئیں نماز خالص عمل ہے پہلی بات کلمے والا یقین دوسری بات فضائل والا علم تیسری بات مسائل والی شکل چوتھی بات اللہ والا دھیان اور پانچویں بات اخلاص والی نیت اور اس کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا کلمے والا یقین کیسے پیدا ہوگا دا دعوت اور قربانی فضائل والا علم کیسے ملے گا فضائل کی تعلیم میں بار بار بیٹھنا مسائل والی شکل یہ کیسے معلوم ہوگی یہ علماء سے پوچھ پوچھ کر اور اللہ والا دھیان کیسے ملے گا ذکر تلاوت اور دعا کے ذریعے اور اخلاص والی نیت کیسے ملے گی جان کی قربانی مال کی قربانی اور جی چاہیے کی قربانی یہ پانچ باتیں نماز کے اندر لائی جائیں یہ نماز جاندار بنی انشاءاللہ اللہ مشق کریں ہم اس کو مشکل مت سمجھنا اس کو مشکل مشکل بالکل مت سمجھنا بالکل آسان ہے طے کر دو کہ ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ اللہ اور یہ جماعتوں میں پھرتے اور پھر یہ نہیں کہ تم اکیلے سیکھو گے نہ دعوت کی فضا کے اندر جب سیکھو گے تو انشاءاللہ اللہ تمہارے اندر اور دوسروں کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی بالکل میں صحیح کہتا ہوں. ایک ہمارے ملک میں بالکل گریجویٹ مغرب کی نماز کے بعد اس نے نماز پڑھی نفل اور میں اس کی نماز دیکھتا رہا چھوٹی چھوٹی داڑھی اور نماز کے اندر زار و قطار وہ رو رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا جسے بہت بڑے اللہ کے سامنے کھڑا ہے نماز پڑتی بہت دعا مانگی اس نے روتا رہا اس کے بعد پھر میں نے اپنے پاس بلایا میں کہا تو کون ہے اس نے کہا میں پولیس کمشنر کا بیٹا ہوں پچھلے سال چلا دیا تھا بہت مجھے روحانیت ملی چلی جب میں گھر گیا تو رشوت کا کھانا کھایا سب نکل گیا وہ تو میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں مجھے پھر گھر جانا ہے اب دیکھیے کتنا حالت گریجویٹ ہے لیکن وہ اللہ دولت دیتا ہے ہم ذرا متوجہ ہوں بس ہم متوجہ ہوں تو اللہ میں کہتا ہوں گنہگار اللہ کی رحمت کو اتنا نہیں تلاش کرتا جتنی اللہ کی رحمت اس گنہگار کو تلاش کرتی رات کے آخری تیسرے حصے میں اللہ اس آسمان دنیا پر اپنی شان کے مناسب نزول فرماتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا مانگے اور میں دوں ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی غلطی معاف کروں ہم اس میں پڑے ہوئے سوتے رہتے تو خیر اس گریجویٹ کو پھر ہم نے ترکیب بتائی کہ اب کیا کرے گا رشوت کا کھانے سے بچینے سے کیا کرے گا اس نے پھر ترکیب پر عمل کیا اس نے تو یہ پانچ باتیں نماز کے اندر آئیں تو نماز جاندار بنے گی پھر یہ پانچ باتیں شادی میں آئیں تو شادی بھی جاندار بنے گی انشاءاللہ تو پھر اس شادی پر جو اللہ کا وعدہ ہے تنگی کے دور کرنے کا وہ پورا ہو جائے گا دعا مانگیں گے دعا میں قبولیت ہوگی اللہ دعا قبول فرمائیں گے ہمارے کام انشاءاللہ شاء دعاؤں سے بنیں گے یہ دعا والا راستہ ہے نبیوں والا کام دعوت والا دعا والا دعا سے کام بنے جہاں کوئی مسئلہ اٹکا ہم دعا مانگے اللہ قبول کریں گے اللہ کا وعدہ ادرونی استجیب الحکوم تم میرے سے دعا مانگو میں قبول کروں گا لیکن دعا کی قبولیت میں رکاوٹ والی کوئی بات نہ ہو رکاوٹ کب آئے گی جب کھانا کپڑا حرام کا ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی یا جب غفلت سے دعا مانگے تو دعا قبول نہیں ہوتی دھیان سے مانگے اور تیسری بات دعوت کی فضا کے بعد بھی بنائے گا تو دعا خوب قبول ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلی باتوں کو پھیلاؤ بری باتوں سے روکو کہیں وہ دن تمہارے اوپر نہ آ جائیں کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو فضا میں دعا قبول ہوتی ہے گھر پہ فضا بناؤ وہاں پر بھی بناؤ اور دعا کی قبولیت کے اندر اللہ جل جلال و وال نے پانچ باتیں رکھی ہم جو مانگے اللہ سے تو اللہ دے گا لیکن ہماری مصلحت کو سامنے رکھ کر دے گا تو کبھی تو اللہ جو مانگتے ہیں وہی دے دیتا ہے جلدی اور کبھی جو مانگتے ہیں دیتا وہی ہے, ہے لیکن دیر سے دیتا ہے رولا رولا کر تاکہ ترقی ہو روحانی ترقی ہو رونا پسند آ چکا ہے تیرا کام تیرا بنے گا تو میرے سامنے روئے گا کون اللہ کو پسند آ چکا ہے تو تو اس لیے بات مرتبہ دیتے ہیں لیکن ذرا دیر سے دیتے ہیں رولا رولا کر اور تیسری ترتیب خدا کے ہاں یہ ہے کہ جو مانگا وہ مصلحت کے مناسب نہیں کوئی اور چیز ہے مسلحت کے مناسب جو مانگا وہ نہیں دیتے جو مسلحت کے مناسب اللہ وہ دیتے یہ تیسری ترتیب اور چوتھی ترتیب خدا کے ہاں دعا کی قبولیتی یہ ہے کہ جو مانگا وہ تو نہیں دیا لیکن کوئی بلا آ رہی تھی اللہ نے اس بلا کو روک دیا اس لیے وہ بلا آتی تو سب ختم کر دیتی بلا روک گئی اور پانچویں ترتیب دعا کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ نے یہاں ریزرو کر دیتے ہیں دعا کو آخرت میں جا کر دیتے ہیں بہت زیادہ تو آدمی وہاں تمنا کرے گا کہ دنیا کی ساری دعائیں آخرت کے لیے ریزل رہتی تو اچھا تھا یہ پانچ ترتیبے ہیں دعا کی قبولیت کی کبھی جو مانگا وہی دیا جلدی کبھی دیر سے کبھی کچھ اور دیا کبھی بلا دور کی اور کبھی آخرت میں دیا تو دعاؤں کے مانگنے کے اندر ہم کثر نہ چھوڑیں خوب اللہ سے دعائیں مانگی میرے محترم دوستو یہ پانچ باتیں جو میں نے بتائیں اس سے تو عمل جاندار بنتا ہے لیکن عمل کو باقی رکھنے کے لیے چھٹا کام اور کرنا پڑے گا وہ بہت ضروری ہے اور وہ چھٹا کام کیا ہے؟ حقوق العباد کی ادائیگی حقوق العباد کی ادائیگی لوگوں کا حق اگر دبا دیا تو بنا بنایا عمل جاندار وہ اس کے پاس چلا گیا جس کا حق دبا جب آدمی کے پاس وہ عمل رہا ہی نہیں تو پھر اس کی تاثیر کیسے ظاہر ہو وہ عمل آدمی کے پاس رہے تو اس کی تاثیر ظاہر ہو تو چھٹی چیز حقوق العباد کی ادائیگی جس کی زمین دبائی واپس کرے جس کا پیسہ چورایا واپس کرے کسی کی غیبت کی تو اس سے معافی مانگی کسی کا دل دکھایا تو سے معافی مانگی تو یہ عمل آدمی کے پاس محفوظ رہے گا بس یہ چھ باتیں اور حقوق و کی ادائیگی کے بعد پھر اوپر سے جو ہمدردی کرو گی کسی کی اس کا نام ہے اخلاق اور یہ ہے اکرام مسلم اکرام مسلم سے پہلے حق کا دینا ہے یہ ضروری ہے یہ چھ نمبر آ لیکن ایک بات باقی رہی وہ یہ کہ اکیلا ایک آدمی یوں چاہے کہ میں اپنے عمل کے اندر یہ پانچ چھ باتیں لا کر اور اپنے عمل کو جاندار بنا کر اور میں عمل کے ذریعے مسئلوں کو حل کیا کروں تو یہ اکیلا آدمی اگر کرے گا نا تو اس کے لیے مشکل ہوگی ماحول کے اندر آسان ہے ماحول بنتا ہے دعوت سے ماحول جو بنتا ہے وہ بنتا ہے دعوت سے تو جب دعوت گھر پر بھی ہو محلے میں بھی ہو شہر میں بھی ہو ملک میں بھی ہو آلم میں بھی ہو تو ایک ماحول بنے گا اس ماحول کے اندر انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسان دوسروں کے لیے بھی آسان گریجویٹ ماحول کے اندر آدمی بنتا ہے اکیلا اکیلا آدمی گریجویٹ بننا چاہے تو پھر وہ کچا بنتا ہے پکا نہیں بنتا تو ماحول بنے گا دعوت سے اور یہ جو دعوت کے بارے میں بات بتائی جاتی ہے کہ بھئی زندگی میں ایک مرتبہ چار مہینہ سال کا چلہ مہینے کے تین دن ہفتے کے دو گشت روزانہ کی دو تعلیمیں ایک اپنے مکان میں ایک اور اسی طرح روزانہ کے ڈھائی گھنٹے یہ تو بالکل شروع ہے ابتدا ہے اور اللہ کا فضل हमारे बहुत से काम करने वाले रोजाना आठ घंटा दे रहे आठ घंटे से उन्हें कम पर नहीं आना चाहिए उससे आगे बढ़ना चाहिए हमारे बहुत से भाई महीने में दस दिन जमातों में निकलते हैं तो दस दिन से तीन दिन पर न आमे बल्कि और आगे बढ़े बाद हमारे भाई साल का तीन चिल्ला देते हैं तो तीन चिल्ले से वो महीने पर आमे वो नीचे न उतरे یوں دھیمے دھیمے اگر ہم چلتے رہے تو ہمارا اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ ایک دن اللہ ہم کو ایسا دکھا دے گا کہ ہم بھی دعوت کے کام میں لگے ہماری عورتیں بھی لگی ہماری بچے بھی لگے اور سارے کے سارے دین کے اور دعوت کے کام میں لگ رہے کاروبار میں اور گھر میں وقت کم بچ رہا اور اسی کم وقت میں اللہ برکت دے کر جتنی روزی طے کی ہے وہ اللہ پاک دیتے رہیں گے انشاءاللہ بڑا قادر مطلق اللہ ہے یہ چھ نمبر ہم نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے. جماعتوں میں جا کر ان چھ نمبروں پر کی پابندی ہمیں کرنی ہے تین دن کو جائیں تو چھ نمبروں کی پابندی تو محفوظ رہیں گے اور یہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ نمبر پورا دین نہیں ہے بلکہ پورے دین پر چلنے کی اس سے استعداد اور صلاحیت پیدا ہوگی پھر آدمی کو پورے دن کے اوپر چلنا آسان ہوگا پھر یہ چھ نمبر ہمارے حج میں آئیں گے ہمارے روزے میں آئیں گے ہماری دکان میں آئیں گے. ہر جگہ یہ چھ نمبر آئیں گے تو ہر عمل ہمارا جاندار بنے گا اب جماعتوں میں نکلنے کے بعد ایک آدمی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے ایک آدمی لفظ امیر کا پہلے بہت کہتے تھے اور قرآن میں لفظ امیر کا ہے حدیثوں میں لفظ امیر کا ہے صحابہ کے دور میں لفظ امیر کا ہے بڑے حضرتی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی, بھی لفظ امیر کا بولا جاتا ہے لیکن امیر کا لفظ جو ہے اندر مشغول رہیں ان چند کاموں کے اندر ہم مشغول رہیں دعوت کے اندر عمومی گشت ہے خصوصی گشت ہے انفرادی طور پر سمجھانا ہے اجتماعی طور پر سمجھانا ہے اسی طرح تعلیم کے اندر تعلیم کا حلقہ بھی ہے آپس کا سیکھنا اور سکھانا ہے کم جاننے والا زیادہ جاننے والے سے سیکھے ان کاموں کے اندر ہم مشغول ہوں دعوت تعلیم ذکر تلاوت دعا نماز اور ساتھیوں کی خدمت لیکن چونکہ ہم انسان ہیں ہمارے ساتھ ضرورتیں اللہ نے لگا رکھی ہیں اپنی ضرورتوں کے اندر بھی ہمیں لگنا ہوگا اور ضرورتیں کیا ہیں کھانا اور پینا پیشاب اور پہانا اور سونا اور بہت ضرورت کی بات کرنا تو یہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا لیکن اس میں ہم اتنا وقت لگائیں جتنی کی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ اس میں وقت نہ لگے وقت کو بچائیں بقدرے ضرورت ان ضروریات کے پورا کرنے میں ہم وقت لگائیں <coughs> ضرورت سے زیادہ نہ لگائیں کہ <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> ساری نیندیں جماعت میں آنے کے بعد ہی پوری ہو رہی ہو کیوں گھر رہ کر تو فرصت زیادہ ملتی نہیں مشغوری بہت ہوتی ہے ایسا نہ ہو اور پھر ایسا بھی نہ ہو اتنا جاگنا بھی نہ ہو کہ آدمی بیمار ہو جائے اب سوتا ہی نہیں تو ان نلین کا ایک حق پن وہ آدمی کا اپنا بھی حق ہوتا ہے یہ ذہن میرے ہیں <coughs> کچھ <coughs> <coughs> <Kus> <Kus> <Kus> باتیں وہ ہیں کہ جس سے بالکل ہمیں بچنا چاہیے ہمارا دعوت کا کام ایسا ہے کہ اس میں کچھ باتوں سے بالکل بچنا چاہیے عربی زبان میں اسے کہہ دے اشراف سوال اسراف اور بلا اجازت کسی کی چیز کا استعمال کرنا ایک تو اشراف سے بچنا یعنی دل میں کسی کا مال یا کسی کا کھانا اس طرف ہماری طبیعت نہ چلے دل میں اس کا خیال نہ آئے اور دوسرے سوال یعنی مانگنا اس سے بھی ہمیں بچنا ہے مانگنے سے بھی بچنا ہے اور مانگنے کے تین طریقے ہیں ایک تو قال سے یعنی زبان سے مانگنا ایک حال سے اور تیسرے چال سے کال حال اور چال اب مثالیں اس کی میں نہیں دوں گا کہ حال سے کیسے مانگا جاتا ہے اور چال سے کیسے مانگا جاتا ہے اس لیے کہ پھر وہ طریقہ معلوم ہو جائے گا تو کچے لوگ اس سے مانگنا شروع کر دیں گے جو آدمی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھولتے مانگنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال کے اندر پیش ہوگا کہ اس کے چہرے کے اوپر ہڈی ہوگی گوشت نہیں ہوگا ہمارے کام کے اندر مانگنا نہیں مانگنا ہے لیکن اللہ سے مانگنا ہے چپ کے چپ کے اللہ سے مانگنا انسان اسے نہیں مانگنا تیسری چیز جو ہے فضول خرچی سے بچنا جماعتوں میں نکل کر سادگی کی عادت ڈالیں مجاہدے کی عادت ڈالیں جتنی ہماری زندگی کے خرچے مختصر ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا وقت بہت بچے گا ہمارا پیسہ بہت بچے گا اور ہم دین کے کاموں کے اندر اپنا وقت اور پیسہ لگا سکیں گے اور جتنا ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارے کپڑے ہمارے مکان ہماری شادیاں یہ ساری چیزیں جتنی فضول خرچی پر آئیں گی تو اتنا ہمارا وقت بھی زیادہ لگے گا پیسہ بھی ہمارا زیادہ لگے گا تو ہمارے لیے اللہ کے دین کے کام کے لیے وقت نہیں بچے گا دین کے کام کے لیے اگر وقت بچے گا, بچتا تو یہ وقت ہم دین کے کام میں لگاتے تو نہ معلوم کتنوں کی اللہ تعالی ہدایت کے دروازے کھول دیتے تو وہ ہمارے حساب میں ہوتا اب اس کے بجائے ہم نے ہمارا سارا کا سارا حضور خرچی کے اندر ہم آ تو پھر ہمارا وقت بھی زیادہ لگے گا اس میں پیسہ بھی زیادہ لگے گا تو اس لیے جماعتوں میں پھر کر اور زندگی سادی بنانے کی کوشش کرنا جماعتوں میں پھر پھر کے اور پھر اس کے بعد جب گھر پر تشریف لانے تو گھر آنے کے بعد بھی گھر والوں کی زندگی بھی سادگی کی طرف لانا دیمے دیمے سادگی کی طرف لانا لیکن سادگی کی طرف خود بھی آنا اور گھر والوں کو بھی لانا وہ دھیمے دھیمے لانا ہے ایک دم سے نہیں لانا اگر ایک دم سے تم سادگی کی طرف گھر والوں کو لاؤ گے اور ان کا ذہن نہیں بنا تو پھر آپس ہی کے اندر لڑائی جھگڑے ہونے کا خطرہ ہے گھر والی اور بچوں کا ذہن دھیمے دھیمے بناؤ اور دھیمے دھیمے سادگی پر لاؤ دھیمے دھیمے اور اگر گھر والے اور تم سارے کے سارے سادگی پر آنے پر تیار ہو گئے تو بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ سادگی کی طرف ذرا دھیمے دھیمے آنا اس طرح آنا کہ جو تم سے برداشت ہو سکے کیونکہ اگر, اگر ایک دم سے سادگی پر تم آ گئے اور تم سے برداشت نہ ہوا اور طبیعت تمہاری خراب ہو گئی تو پھر کہیں خدا نخواستہ فرض جو ہے یہ بھی چھوٹ نہ جائے مطلب کہ جو کی روٹی رسول کریم سر وسلم نے کھائی اب جو کی روٹی پر سارے گھر والوں کو لائے اور زبردستی لائے لیکن اب جو کی روٹی کھانے میں یہ ہوا کہ میدے اسے ہضم نہ کر سکے اور دست آنے شروع ہو گئے چٹی آنے شروع ہو گئی بیماریاں آ گئیں اور پھر آدمی کی فرض بھی جاتی رہی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں سادگی پر آنا لیکن نیت کرو دھیمے دھیمے آنی شروع کرو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دھیمے دھیمی زندگیاں سادہ بنیں گی انشاءاللہ شاء یہ میں اس لیے احتیاط کی بات کہتا ہوں کہ بازیں بہت ایک دم سے لانے کے فکر میں ہو جاتے ہیں گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں بعض بتا بات, بات بیماریاں آ جاتی ہیں برداشت ہے ہی نہیں لیکن پھر اس کا ریئیکشن یہ بھی نہ ہو کہ چلو موری صاحب نے تو اپنے چھٹی دے دی ہے کہ بھائی جیسے ہیں ویسے ہی رہو یہ نہیں چھٹی بالکل نہیں حضرت عمر کے زمانے میں مال بہت آیا لیکن اس کے باوجود زندگی بالکل سادہ رہی جیسی پہلے سادہ تھی مال آنے سے پہلے مال آنے کے بعد بھی سادہ رہی ہر لائن میں زندگی سادہ رکھی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ کہیں یہ ذہن کے اندر نہ آ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت میں صحابہ کے پاس جب پیسے تھے ہی نہیں تو مجبوری کے درجے میں وہ سادہ تھے مجبوری کے درجے میں نہیں پہاڑ سونا بننے کو تیار تھا اس کا انکار کر دیا مجبوری کا درجہ نہیں تھا بلکہ اللہ کو محبوب ہے اور مطلوب ہے سادگی لیکن سادگی کا یہ مطلب بھی نہ لیا جائے کہ کپڑے بالکل میلے کچلے ہو رہے ہیں اور پسینے کی بدبو آ رہی ہے اور پاس بیٹھنے والوں کو قے ہونے لگ رہی ہے اس کا نام سادگی نہیں ہے یہ تو بہت ہی شریعت میں بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے لوگوں کو تکلیف دینا اسی لیے جمعے کے دن کا غصہ وغیرہ ساری باتیں بتائی گئی اس کا نام سادگی نہیں ہے یہ تو لوگوں کو تکلیف ہوائی تو اس کو اردو میں تو فوہڑ پنا کہتے ہیں فوہڑ قسم کا آج بھی ایسا نہیں اس لوگوں کو تکلیف ہوگا صاف صفائی رکھنی چاہیے ہمیں تاکہ پاس والوں کو تکلیف نہ ہو اس کا نام سادگی نے رکھا جائے سادگی کا معنی ہے کہ زندگی کو مختصر لایا جائے یہ تیسری چیز ہے سادگی اور یہ پوری دنیا کے اقتصادیات کا حل ہے سادگی جو ہے چوتھی چیز کسی کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہ کرنا وہ پریشان ہو جائے گا اور اگر وہ اجازت دے بھی دے تو بے دردی کے ساتھ اس کی چیز کو استعمال نہ کیا جائے ترتیب سے استعمال کیا جائے اگر اس نے آپ کو تکیے کی اجازت دی تو تکی آپ سر کے نیچے رکھ لیجیے کوئی حرج نہیں لیکن آپ اس تکیے کو دیڑی کے اوپر ڈھکن کی جگہ ڈھانک دیں تو اس کا بیچارہ چار تک خراب ہو جائے گا اجازت بھی اگر کوئی دے تو بھی یعنی ذرا ترتیب سے اس کی چیز کو استعمال کرنا اگر پانی پینے کی اس نے اجازت دی تھوڑا پانی پی لیا کوئی حرج نہیں لیکن اب وہ اس کے اندر سخاوت آپ نے شروع کر دی دوسروں کو پلانا تو اس کے پینے کے وقت اس کے لیے پانی نہ رہا بے ترتیب ہی نہ ہو یہ چند باتیں وہ ہیں کہ جس سے ہمیں بچنا ہے اب میں یہ بتاؤں کہ چوبیس گھنٹہ جو جماعت گزارے تو کیسے گزارے چوبیس گھنٹہ جو جماعت گزاری جماعت میں نکلنے کے بعد چوبیس گھنٹہ کیسے گزارے جو ہمارے بھائی واپس جانے والے ہیں وہ بھائی بھی اس بات کو برابر دھیان سے سنیں اس لیے جو واپس جانے والے ہمارے جو بھائی ہیں انہیں بھی لا بالا تین دن کی جماعت میں جانا ہے تو یہ باتیں ان کے کام آئیں گی لام انہیں گش بھی کرنی ہے تو یہ باتیں ان کے کام آئیں گی چوبیس گھنٹہ جماعت میں نکلنے کے بعد جو ہمیں گزارنا ہے تو کیسے گزارنا یہاں سے مسافر کر کے جماعت اپنی جگہ بنا لے اور جس وقت میں کوئی بھی یعنی بس ہے یا کوئی بھی گاڑی ہے تو اس وقت تک کا اپنا پروگرام بنا لیں پیسے ویسے اپنے جمع کر لیں مختصر کسی ایک ساتھی کے پاس تاکہ خرچ وغیرہ میں آسانی رہے <coughs> <coughs> وقت جو ہے اس کی ترتیب بنائی جائے اب اس کے بعد موٹر کے اسٹینڈ پر یا ریلوے کے اسٹیشن پر یا اس طریقے سے جب آپ جامع تو وہاں پر جماعت پوری بیٹھ جائے اور ایک ساتھی جو منتظم ہیں یا دو ساتھی تو اپنے ٹکٹ وغیرہ کی ترتیب میں لگے اور باقی جماعت جو اپنا تعلیم کا حلقہ کرے تعلیم کا حلقہ کرنے میں اسٹیشنوں پر ہوائی اڈوں پر اس کی احتیاط رکھی جائے کہ ہر مذہب کے لوگ اس کے اندر بیٹھیں گے تو اس کے اندر انسانیت پر اخلاق پر آخرت پر اور اللہ کی عظمت پر بات ہو تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے مفید ہوں گی نام ٹریفک پولیس ویری بزی ریمو یور کار این ڈی تھری ون نائن ایم وائی کے ٹو ڈبل تھری ML D 580 ND 1440 NT18282. NT please remove your car the traffic inspector says highway is busy so please remove your car from the main road kaise karo mai okay yes please drive ہاں جیسے جیسے خود بھی مجموعے کو دیکھ میں تو کہا نہیں آپ لوگوں سے میں تو یہ چاہ کرایا میں نے سر ادھر مجموعے کو دیکھ سکوں مجموعے کو دیکھنے کی برے یہ بہت اچھا ہوا تاکہ میں ساتھیوں کو دیکھ تو سکوں نہیں نہیں بلا ایسا ریل یا اسٹیشن یا بس کے اندر جب بیٹھے تو جوڑیاں بنانے یا ریل ہے زیادہ استعمال نہیں کریل نہیں تو جہاں جاؤ گے وہاں ریلیں ہوتی ہیں چونکہ ہمارے ریلے ہیں لفظ ریل کا آ رہا ہے ایک تو ساتھیوں کو پہچاننا ہر ساتھی کی صلاحیت کو دیکھنا ایک دوسرے کی جوڑی بنانا کم جاننے والا زیادہ جاننے والا کلمے کے لفظ ٹھیک ہو سرے فاطیا ٹھیک ہو یہ جوڑیاں بنا بنا کر اس کو کیا جائے ریلوں کے اندر بھی سارے ساتھیوں کو دیکھا جائے کہ صلاحیت کہیں تو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کا استعمال ہوتا رہے اور جماعت کہ ہر کام میں ہر ساتھی کو لگایا جائے تاکہ ہر ساتھی اللہ کے دین کا دائی بنے اس کے بعد جب آپ اسٹیشن پر اتریں ٹکٹ وغیرہ دینے کے بعد پھر ایک طرف اپنا سامان رکھ کر چاروں طرف ساتھی جمع ہو کر ذہن بنا کر اور پھر اللہ سے دعا مانگ کر اس بستی کے اندر داخل ہوں بستی کے اندر جب آپ داخل ہوں یا پیدل جماعتوں کا بھی اللہ کرے ساؤتھ افریقہ کے اندر رواج پڑھے پیدل جماعتوں کا بھی جیسے ہماری پاکستان کی جماعتیں بہت پیدل چلتی ہیں اور اس کے بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں دیکھنے میں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ پیدل جا رہے ہیں کیا فائدہ نہیں بھائی نہیں یہ پیدل چلنا جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی <تصفح> میری گھڑی کر اچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائف کے اندر جب آپ تشریف لے گئے تھے نا پیدل تشریف لے گئے تھے تو ہمارے پیارے نبی کی یہ ایک سنت ہے پیدل چلنا تو اللہ کری اس کی بھی عادت پڑے تو پیدل چلنے کے اندر جوڑیاں بنتی اور پھر جب دوسری بستی آئے تو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پھر بستی میں داخل ہو بستی کے اندر جب چلیں تو راستے کے ایک طرف چلیں جو ٹریفک کا قانون ہے اس کا بھی ہمیں خیال کرنا پڑے گا ٹریفک کا قانون ضروری چیز ہے یہ نہیں کہ کافروں نے بنایا بالکل نہیں بھائی جو ایک قانون ہے قانون ہے کافروں کا بنا ہوا قانون ہے موٹر موٹر جو ہے کون سی سائڈ پر چلنی چاہیے اسی سائڈ پر چلا نہیں پڑتی ہے ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نظریں نیچی کر کے چلنا زبان سے اللہ کا ذکر کرنا تصویروں اور عورتوں کے دیکھنے سے بچنا کیونکہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں کا زہریلا تیر ہے زنا شروع ہوتا ہے نظر سے اور پورا ہوتا ہے شرمگاہ پر اس لیے نظروں کی حفاظت ہے. اور آدمی جب مچ میں جائے تو سامان وغیرہ اگر مسجد کے قریب کا کوئی کمرہ ہے اس کمرے کے اندر رکھا جائے مسجد جو ہے یہ سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن بھئی کمرہ نہیں تو پھر مجبوری میں مسجد کے اندر سامان آدمی رکھ سکتا ہے لیکن ذرا ترتیب سے رکھے کہ نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو وضو کر کے تحیط المسجد پڑھ کے اور پھر مشورے کے اندر ساتھی بیٹھ جائیں مشورے کے اندر جب ساتھی بیٹھے تو ذرا یہ مقامی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں لیں بہت سی جگہ ایسی جہاں کوئی کام ہے تو کام والے آدمیوں کو پہل بلا لیا جائے مقامی لوگوں کو تاکہ ان سے پوری بستی کے حالات معلوم ہوں اس پوری بستی میں دین کا کام کتنا ہو رہا ہے آپ پھر اس کام کو اس سے آگے دیں گے بے خبر نہ ہو بستی سے اس بستی میں کتنی مسجدیں ہیں مسجد وار جماعت کت, کتنی میں بنی ہے مسجد وار جماعت جو ہے یہ صرف کاغذ پر ہے یا برابر نکلتی بھی ہے ان میں سے کتنی تین تین دن کی جماعتیں نکلتی ہیں اس بستی کے اندر چار مہینہ دیے ہوئے آدمی کتنے ہیں چلہ دیئے ہوئے کتنے ہیں کون اب تک کام کے اوپر باقی ہیں کون بیٹھ گئے یہ ساری باتیں معلوم کرنے کی ہی ہوتی ہیں بستی کی اب مشورہ جو آپ کو کرنا ہے تو اس مشورے کے اندر دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو جونسی بستی میں آپ ہیں وہاں پر مقامی کام کو چالو کرنا اور اگر چالو ہے تو اس کو آگے بڑھانا ایک تو کام یہ کرنا ہے جونسی مسجد میں آپ ہیں وہاں پر مسجد والی جماعت بنی ہے کہ نہیں ایک تو وہ بنانی ہے مکانی کام اور دوسرا وہاں سے جماعت کا باہر نکالنا یہ دو فکریں ہوں اس کے ساتھ پھر چوبیس گھنٹے کا نظام بنے چوبیس گھنٹے کا جو نظام بنے تو اس کے اندر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر دعوت کا کام بدل بدل کر آئے بدل بدل کر آج اگر ایک آدمی کے ذمے بیان ہے تو کل وہ ساتھی گش کے اندر بات کرنے والا بنے پرسوں اس ساتھی کے ذمے تعلیم کرانی ہو جائے ایک دن جو کھانا وغیرہ پکانے کی خدمت ہے اس کے اندر لگایا جائے تو وہ ہر آدمی ہر کام کرنے والا بنے بس یہ بات ہوتی ہے کہ کسی میں کسی کو کسی کام میں زیادہ مہارت ہوتی ہے اور کسی میں کم ہوتی ہے تو یہ تو ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے ہمارا جماعت میں چلنے والا ہر ساتھی جب لوٹے تو دائی بن کر لوٹے یہ, یہ ہے ترتیب اور بلکہ جونسی بستی میں جائیں تو وہاں کے لوگ بھی دائی بنے یہ ہماری فکر ہو لیکن دوسروں کو دائی بنانے کی فکر میں آدمی اپنے کو بھول نہ جائے بات بار ایسا ہوتا کہ آدمی اپنے کو بھول جاتا ہے اور نبیوں والا عام جو ملے گا میں سچ کہتا ہوں میں سچ کہتا ہوں عمومی جماعتوں میں پھرنے سے ملے گا عمومی جماعتوں میں پھرنے سے ملے گا عام لوگوں کے اندر چلنے پھرنے سے ملے گا غریبوں کے پاس بیٹھنے سے ملے گا تم یہ مت سمجھو کہ ساؤتھ افریقہ میں غریب لوگ نہیں ہیں اتار چڑھاؤ ہر جگہ ہوتا ہی ہے ہمارے افریقن بھائیوں کے پاس بیٹھنا ان سے ملنا ان سے باتیں کرنا ان کے ساتھ گشمے جانا تو اس سے میں سچ کہتا ہوں نبیوں والا غم ملے گا ملکوں کے اندر بھی آپ حضرات تشریف لے جائیں تو وہاں پر عمومی جماعت کے اندر چلیں یہ جو سال کا چلّہ ہے سال کا تین چلہ دینے والا بھی ایک چل تو عمومی جماعت میں دے دے اپنی مسجد کی جماعت بنا کر اور اس میں وہ بھائی جائے دو پُرانے اور آٹھ دس نئے مل کر جب جماعت میں چلتے ہیں تو وہ عمومی جماعت بڑی اچھا کام کرتی ہے اور یہ دوسرے بھائی دین کے دائی بنتے ہیں بلا ضرورت ہر جماعت میں پر سارے پرانے پرانے اور وہ جماعت دیجیے اس میں سارے نئے نئے ایسا نہیں بلکہ اس کے لیے تقسیم ہو دو پرانے چار پانچ نئے اس طریقے سے تقسیم ہو کر چلے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے چوبیس گھنٹے کا جو مشورہ آپ کو کرنا ہے تو مشورے کے اندر بیان کس وقت میں ہوگا تعلیم کس وقت میں ہوگی گشت کس وقت میں ہوگا یہ ساری باتیں خصوصی گشت کہاں پر کرنا کھانے وغیرہ کی پکاری کی ذمہ داری کس کے سرد کی جائے یہ سارے کاموں کا مشورہ ہوگا مشورہ کرنے کا طریقہ کیا ہے مشورہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ذمےدار ہے یہ جس سے پوچھے وہ رائے دے اور رائے دینے کے اندر چند باتوں کا خیال رہے رائے دینے میں جب آدمی رائے دے نا تو رائے دینے کے اندر چند باتوں کا خیال رکھے ایک تو کام کی مسلحت اور ساتھیوں کی مصلحت اس کو سامنے رکھ کر رائے دے اپنی کوئی معذوری ہے صرف اس معذوری کی وجہ سے رائے ایسی دے دی کہ جس میں ساتھیوں کی مستحت بھی ختم اور دین کے کام کی مستحت بھی ختم ایسی رائے نہ دے مثلا آپ سے رائے مانگی آپ ہیں بیمار اور آپ کو رات کو نیند نہیں آئی تکلیف کی وجہ سے اور اس وقت آپ کو بہت نیند آ رہی ہے آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ رائے بھی یہ دے رہے کہ بھائی اس وقت میں سب کو سو جانا چاہیے تو یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں اس میں ساتھیوں کی مستلحت بھی باقی نہیں رہی اور دین کے کام کی مستلحت بھی باقی نہیں رہی یہ تو صرف اپنی اپنی نفس کو دیکھا اس نے نہیں رائے تو دے دے کام کی مصلحت کو سامنے رکھ کر کہ بھئی اس وقت میں تعلیم میں ہمیں سب کو بیٹھنا چاہیے اب اگر ذمہ دار نے فیصلہ تعلیم کا کر دیا تو چونکہ اب آپ بیمار ہیں مجبوری ہے آپ کی تو آپ ذمہ دار صاحب سے اجازت دے کر اور کسی کنارے پر جا کر آپ آرام کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اپنے آرام کی وجہ سے رائے بھی ایسی دے دی تو یہ ٹھیک ہو ایک تو اس بات کا خیال رہے کہ رائے دینے میں ساتھیوں کی مسلحت کو بھی سامنے رکھو کام کی مسلحت کو بھی سامنے رکھو صرف اپنے نفس کو سامنے مت رکھو ایک دوسری بات ہے کہ رائے دینے کے اندر دوسرے آدمی کی رائے کا کاٹنا نہ ہو رائے الگ الگ ہو کوئی ہر دن رائے الگ الگ آئے یہ تو ہوتا ہی ہے صحابہ کے دور میں بھی ہوا آج بھی ہوتا ہے اس میں کوئی شکال نہیں لیکن اپنی رائے ایسے انداز سے نہ دے کہ جیسے دوسرے آدمی کی رائے کو کاٹ رہا ہو مطلب ایک بھائی نے رائے دی کہ بھائی اس وقت میں سونا چاہیے یہ اس نے رائے دی آپ کی رائے ہے کہ تعلیم میں بیٹھنا چاہیے تو آپ سیدھے انداز پر کہہ دیں کہ بھئی اس وقت میں تعلیم میں بیٹھنا زیادہ اچھا ہے اس میں کوئی ہے نہیں لیکن آپ بجائے اس سے یوں کہ کیا سونے کے لیے آئے ہیں ہم تعلیم میں بیٹھنا چاہیے اب وہ اپنے بھائی کی رائے کو آپ نے کاٹا بس یہی سے وہ دلوں کے اندر پھر وہ میل پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دلوں کے اندر جو میل پیدا ہوتا ہے نا تو پھر بعد مرتبہ اللہ تعالیٰ اس میل کو صاف کرنے کے لیے پھر آزمائش کی گھاٹی میں ڈال دیتے ہیں ولوما خیسا معافی قلوبے کو جو تمہاری دلوں کے اندر میل آیا تو اس کو ذرا فلٹر کرنے کے لیے اللہ آزمائش کی گھاٹی میں ڈال دیتے ہیں جو عہد کے اندر ہوا ولے خیسا معافی قلوب کو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے دو باتیں تیسری بات رائے دینے میں اس کا خیال رہے رائے دینے میں کہ تحکمانہ انداز نہ ہو ہاکمانہ انداز نہ ہو یہ ٹھیک نہیں ہاکمانہ انداز یہ کہہ دے کہ بھائی اس وقت تعلیم کرنی چاہیے یہ تو ٹھیک ہے نہیں بھائی تعلیم ہونی چاہیے تعلیم کی سوا کیا ہو سکتا ہے تعلیمی ہونی چاہیے ऐसे ایسے جو بنے بنائے امیر ہوتے ہیں چاہے ان کو بناؤ کہ مت بناؤ وہ اپنی ہی چلاویں ٹھیک نہیں تین باتیں ہوں میں نے تین باتیں بتائی باتیں تو بہت سی ہیں لیکن تھوڑے وقت ساری باتیں تو آتی نہیں یہ تین باتوں کو ذہن میں رکھو ایک تو کام کے اور ساتھیوں کی مصنحت کو سامنے رکھ کر رائے دے اپنی نفس نہیں دوسرے دوسرے کی رائے کے کاٹنے کا انداز نہ ہو تیسرے ہاکمانہ انداز نہ اس طرح سے رائے دے جس سے ذمہ دار رائے مانگے وہی وہ دے اور جس سے رائے نہ مانگے وہ رائے نہ دے لیکن اگر کوئی بڑھیا بات ذہن میں آئی اور آپ کو رائے دینی ہے تو ذمہ دار سے اجازت مانگ کر پھر وہ اپنی رائے دے اب ذمہ دار ساتھی جو فیصلہ کرے تو سارے ساتھیوں کی رائے آنے کے بعد اس کا ذہن کھلے گا اور اس کے ذہن کے کھلنے کے اعتبار سے وہ فیصلہ ذمہ دار ساتھی کرے گا اب یہ تو طے ہے کہ سب کی رائے کے مطابق تو فیصلہ ہوگا نہیں کسی کی رائے سونے کی ہے تو کسی کی رائے تعلیم کی ہے کوئی ایک فیصلہ کرے گا وہ تو جس ساتھی کی رائے کے موافق فیصلہ ہو تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں میری نفسانیت کا اس میں دخل نہ ہو میری رائے کے موافق فیصلہ ہو گیا اور اگر کسی کی رائے کے خلاف فیصلہ ہو تو اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ یہ مشورہ میری نفسانیت سے پاک ہے اپنی رائے کے خلاف اگر فیصلہ ہوا ہو تو بھی جی لگا کر ہمیں جب فیصلہ کرے تو اس کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا فیصلہ تو ذمہ دار اسی بات پر کرے گا کہ جو ان ساری رائےوں کے آنے کے بعد اللہ اس ذمہ دار کی سمجھ میں ڈالے بعض مرتبہ ایک رائے اور دوسری سات رائے الگ ذمہ دار کے ذہن میں اس ایک آدمی کی رائے ذہن میں آ رہی تو اس ایک آدمی کی رائے پر بھی وہ فیصلہ کر سکتا ہے اس, اس کی رائے سے کبھی معلوم ہوئی اس میں کوئی ہر نہیں لیکن فیصلہ کرنے میں ذرا خوش اسلوبی سے کام دے کیسے فیصلہ کرنے میں جتنی رائے ہیں ان کا احترام کر کے اور پھر ایک رائے کے بارے میں عرض کر دے مثال کے طور پر اس کی فیصلہ یہ کرنا ہے اسے کہ بھئی اس وقت تعلیم میں بیٹھو تو فیصلے کے موقع یہ نہیں کہیں کہ بھئی ڈر جاؤ تعلیم میں یہ کیونکہ سونے کا وقت ہے ایسا اگر کہا نا تو جن لوگوں نے سونے کی رائے دی تھی ان کے دلوں پر اثر ہوگا تو ہمیں لوگوں کو سنبھال کر چلنا چاہیے رائے تو دینی ہے تعلیم کی فیصلہ کرنا ہے تعلیم کا لیکن کیسا کریں تعلیم کا میں مثال بتا رہا ہوں میں نے یوں کہ بھائی ساتھی جو ہیں یہ تھکے ہارے ہیں اور اس وقت اگر تھوڑے سے یہ سو لیے تو ذرا طبیعت فریش ہو جائے گی اور رات کو تحجد میں بھی جاگ سکیں گے اور دن بھر بہت نشات اور امبسات کے ساتھ کام کریں گے <coughs> تو ہمارے جن بھائیوں نے سونے کی رائے دی ہے بڑی معقول رائے ہے لیکن یہ بستی جو ہے بالکل نئی ہے اور یہاں اگر ہم آتے ہی سو گئے تو لوگ آئیں گے تو ان پر برا اثر پڑے گا اس لیے بھائی ہم ایک آدھ گھنٹہ تعلیم کر لیں اور اس کے بعد پھر آرام بھی کر لیں تب اس میں کیا کہ سب کی رائےوں کا احترام کر کے اور پھر فیصلہ کیا ہمارے ہاں حکم چلانا نہیں ہمیں حکم نہیں چلانا چاہیے بلکہ ترغیب کے ساتھ ہمارا کام ہو سب کو نبھاتے ہوئے ہمارا کام ہو اس طریقے سے مشورہ ہو اور اس کے اندر فیصلہ بھی ہو میرے محتاط دوستو اب جو مشورے کے اندر طے ہوا اسے شروع کرو مثال کے طور پر یہاں تو ہمیں معلوم نہیں کھانا وانا پکانے کی کیا ترتیب ہوتی ہے اور آپ حضرات انشاءاللہ دوسری جگہوں پر بھی جاؤ گے کھانا پکانے کے بارے میں اگر طے ہوا ایک دو ساتھی مقرر ہو گئے تو وہ اس کے اندر لگ جائیں ایک بستی سے دوسری بستی میں جانا ہو تو پہلی ہی سے اپنا کچا کھانا اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہم وہاں پر جاتے ہی اپنے پکانے کی ترتیب بنا سکتے ہیں کھانا پکانے کے برتن وغیرہ کی جو ترتیب ہے تو وہ اپنے ساتھ میں ہو تو دوسری جگہ جا کر ان لوگوں سے برتن مانگنا جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ان سے کھانا مانگنا وہ شرمائیں گے وہ خصوصی گشت بھی چونکہ ہمیں کرنا ہے خصوصی گشت بعد مرتبہ جو دین کی لائن کے بڑے ہیں ان میں کرنا ہوتا ہے اور بعد مرتبہ دنیاوی کی لائن کے بڑے ہوتے ہیں ان میں کرنا ہوتا ہے خصوصی گشت خصوصی گشت کے اندر اگر دین کی لائن کے کوئی بڑے عالم ہیں کوئی بزرگ ہیں کوئی اللہ والے ہیں ان کے پاس اگر جانا ہے تو ان کے ملنے کا جو وقت ہو اس کے اندر ہمیں جانا چاہیے جو ملنے کا وقت ہو ملنے کے وقت میں بھی جانے کے بعد بہت ادب سے بیٹھنا چاہیے اور اگر وہ متوجہ ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنی اور دعا کی درخواست جو کرنی ہے تو صرف اس لیے نہیں کرنی کہ میں چلو دعا کی درخواست نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے یہ تو پھر کہیں برا نہ مان جائے نہیں دعا کی درخواست دل سے کی جائے کیونکہ ہمارا یہ کام جو ہے یہ اللہ والوں کی دعا سے چلے گا اور جن کے پاس آپ گئے ہیں ان کا کام قرآن میں لگنا حدیث میں لگنا یا لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے اندر لگنا تو اس بنا پر نہ معلوم اللہ کا سے ان کا کتنا تعلق ہے تو ان سے خوب دعا کے لیے عرض کرنا کارگزاری وغیرہ بھی اگر سننے کی طرف ان کی طبیعت آمادہ ہو تو پھر کارگزاری بھی ان کے سامنے آوے امت کے حالات بھی ان کے سامنے آوے اس کے اندر اپنا کارنامہ بیان کرنے کی نوعیت نہ ہو بلکہ ایک امت کا غم اور امت کا درد اور فکر یہ ان اللہ والوں کے سامنے آئے تو پھر وہ اپنی تنہائی کی دعاؤں کے اندر جب مانگیں گے تو ہمارے کام کے اندر انشاء اللہ جان پڑے گی یہ گویا کہ اللہ والوں سے علماء سے مشائق سے ملنے کے یہ آداب ہیں دنیوی لائن کے کوئی بڑے چودھری یا سردار ہوں یا کوئی بڑے آدمی ہوں ان سے جو ملاقات ہم کریں تو ان سے ملاقات کے اندر ہم چھ نمبروں کے اندر رہ کر ان سے بات کریں ادھر ادھر بات نہ کریں چھے اور چھ نمبروں کے بارے میں کوئی یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم گنا پہلا نمبر دوسرا نمبر تیسرا نمبر بات مرتبہ لفظ نمبر سے لوگوں کو چیڑ ہے تو ہم کوئی لفظ نمبر کہیں بات اسی انداز کی کریں چھ کے چھ نہ سہی اس میں سے جون سے نمبر پر آپ بات کریں کریں نمبر کہیں کوئی جملہ ایسا نہ ہو کہ جس سے ان کو چڑ پیدا ہو ہمیں لوگوں کو چڑ نہیں پیدا کرائے بغیر چڑ پیدا کرائے ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات کریں لیکن چونکہ وہ دنیاوی لائن کے بڑے ہیں تو کوئی بات ہماری زبان سے ایسی نہ نکلے کہ جو کسی گروپ کی حمایت میں آئے یا کسی گروپ کے خلاف آئے ایسی کوئی بات ہماری زبان سے نہ نکلے 6 نمبر کے اندر رہ کر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس بھائی کو چار مہینے کے لیے آمادہ کریں نہیں چلے کے لیے نہیں دس دن کے لیے نہیں تو تین دن کے لیے اور اتنا بھی نہیں تو کم سے کم اس درجے پر ہم لاویں کہ ان کے اندر کسی قسم کی نفرت اور وحشت ہم سے اور ہمارے کام سے نہ ہو یعنی کہ بگاڑ کر کے وہاں سے ہم نہ اٹھیں کم سے کم وہ مانوس رہیں اس لیے کہ وہ اس بستی کے بڑے آدمی ہیں اگر ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نکل گیا کہ وہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو بڑے آدمی زبان سے ایک لفظ نکل جاتا ہے تو بہت سے لوگ پھر ان کی بات کو مانتے ہیں اور ایک بہت بڑا عالمی ہمدردی والا جو کام ہے اس سے پھر وہ آدمی جاتا ہے یا یہ کہ آپ ہمیں اپنا ایک آدمی دے دو کہ جو ہم کو گشت کرائے کسی صورت سے ان کو قریب کرنا ہے یہ مختصر خصوصی گشت کے آداب ہیں اب آپ حضرات کو تعلیم کرنی ہے تو تعلیم کے اندر تین باتوں کا خیال رکھو جو ہماری تعلیم ہوگی اس کے اندر تین باتوں کا خیال رکھو ایک تو وہ تجوید کے جو حلقے ہوتے ہیں جس کے اندر سورہ فاتحہ اور چھوٹی سی چند صورتیں اس کی تعلیم ہوتی ہے اور ایک یہ جو فضائل کی ہماری کتابیں ہیں فضائل اعمال جس کے اندر فضائل نماز ہے اور فضائل قرآن ہے اور فضائل ذکر ہے اور حکایت صحابہ ہے فضائل تبلیغ ہے یہ ہماری فضائل کی جو کتابیں ہیں اس کی تعلیم ہو رمضان کا مہینہ تو گزر چکا رمضان کا مہینہ تو فضائل رمضان بھی ہے حج کا مہینہ فضائل حج ہے اور ایک ہے فضائل صدقات ہیں بہت بڑی اور اس کے اندر بہت سی تفصیلات ہیں تو یہ ہماری فضائل کی تعلیم ہے اور تیسری چیز ہے چھ نمبروں کا مذاکرہ ہماری تعلیم کے اندر یہ تین باتیں چھ نمبروں کا مذاکرہ فضائل کی کتابوں کا پڑھنا اور تجوید کے حلقے لیکن اپنے جو ساتھی ہیں اپنے ساتھیوں کو تو الگ الگ ہی نماز یاد کرا دی جائے تو اگر یہ آپ تعلیم کا حلقہ کرو گے تو اس کے تو مجمع بھی ہوگا جس مجمع کو آپ بستی والے ہیں وہ بھی ہوں گے اس کے اندر تو اپنے ساتھیوں کو تو آپ الگ الگ ہی یاد کرا دو سورہ فاتحہ بھی انہیں یاد ہو جائے چند سورتیں بھی یاد ہو جائے کلمے کا لفظ بھی برابر ان کا یاد ہونا چاہیے بعد مرتبہ کئی کئی مرتبہ چلے دیا ہوا آدمی لیکن کلمے کا لفظ بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے کلمے کا لفظ بھی ٹھیک نہیں اور وہ اذان بھی ٹھیک نہیں دے پاتے شویا فاتیا بھی ٹھیک نہیں ہوئی اور یوں دیکھو تو بہت سب ملکوں کا سفر کر لیا تو یہ بھائی بہت بڑی ہماری ذمے داری ہے نماز جیسی چیز بھی جماعتوں میں پھرنے کے بعد اگر آدمی کی ٹھیک نہ ہوئی تعلیم کے حلقے بھی یہ تین باتیں اب وہ جو نماز کی تعلیم کا جو حلقہ تجوید کا ہوگا تو اس میں مقام کے لوگ بیٹھے ہوں گے ان میں ہو سکتا ہے کہ بازو کی یاد نہ ہو تو ان کو شرمندہ نہ کیا جائے ان کو شرمندہ نہ کیا جائے موقع دیکھیں ایک آدھ بات انہیں بتا دی جائے وہ بھی اگر ان پر بوجھ محسوس نہ ہو بھائی انہیں اتنا معلوم ہو جائے کہ بھائی پنج وقتہ نماز کے اندر کی سورہ فاتحات تک ہمیں یاد نہیں انہیں ایک فکر مند بنانا ہے فکر مند انہیں بنانا ہے فضائل کی جو کتاب پڑھی جائے تو اس کے اندر اپنی تقریب نہ کی جائے کیونکہ کتاب کے لکھنے والے حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی خبر کو نور سے بھرے انہوں نے ہر حدیث کے اوپر تفصیلات دکھی وہ تفصیلات اچھی طرح مجموعے کو متوجہ کر کے ہوئے پڑھی جائے بہت عظمت کے ساتھ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا اور ہم اس زمانے میں ہوتے اور مجلس میں رسول اکرم سر ہم ہوتے تو ہم کتنے ادب اور کتنے احترام کے ساتھ ہم آپ کی بات کو سنتے تو آپ تو قبر مبارک میں ہیں لیکن بات تو آپ کی ہے وہ تو بہت عظمت کے ساتھ جتنا ہم بات کو سنیں گے تعلیم میں بیٹھیں گے تو دلوں کے اندر انشاءاللہ ایمان کا نور اترے گا جو ہمیں عمل پر ڈال دے گا یہ بہت ضروری ہے لیکن پڑھنے والا جو ہے نا وہ ذرا بھائی میں بے تکلف کر عرض کروں گا کہ پڑھنے والا ذرا جو جو اسے کتاب کے اندر سے پڑھنا ہے تو ذرا بھائی کیونکہ بہت کچے پڑھے بھی بیچارے ہوتے ہیں تو ذرا اس کا پہلے سے مطالعہ بھی کر لیں لے پہلے سے اسے دیکھ لیں تاکہ پڑھنے کے وقت میں ذرا اچھی طرح سے وہ پڑھ سکے غلط نہ پڑھے بات مرتبہ بہت غلط پڑ جاتا ہے کہ فلاں صاحبی بکریاں چراتے تھے اب وہ ہیں پہلے سے دیکھا نہیں اس کی زبان سے چراتے تھے اب یہ لفظ نکل گیا کتنا برا لفظ ہے یہ ایک صاحبی کے بارے میں اس لیے میرے محترم دوستوں پہلے سے ذرا اس کو دیکھ لے اور تاکہ مجموعے میں صحیح پڑھے اچھا پڑھنے کے اندر فر, فر, فر, فر, فر پڑھتا چلا جا رہا ہے یہ بھی نہیں ذرا متوجہ بھی رکھیں متوجہ بھی رکھیں اس میں کہ ہمیں اس تعلیم کو کھیل نہیں بنانا ہے اس کے اوپر تو فرشتے آتے ہیں اور تیسری چیز ہے چھ نمبروں کا مذاکرہ ہمارے ساتھی چھ نمبروں کا مذاکرہ اور ہر ایک کی اپنی اتنی ہوتی ہے چھ نمبر بیان کیسے کریں بھائی اس کے اوپر تو ہم الفاظ پر پابندی نہیں کر سکتے بالکل رہنا چھ نمبر کے اندر ہوگا ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اور سمجھ کے اعتبار سے ان چھ نمبروں کو بیان کرے گا برما سے خط حضرت برکاتہم پر آیا کہ ہمیں لفظ معین کر کے بتا دو کہ ہم چھ نمبروں کے اندر کیا کیا کہیں حضرت فرما کے یا میرے ہی ہاتھ سے خط لکھوا اس زمانے میں میں بھی خط لکھا کرتا تھا فرما میں ایک ایک نمبر ایک سمندر ہے اب غوطہ مار کے جتنے موتی اندر آدمی نکالے رہے چھ نمبر کے اندر ہر ایک کی اپنی اپنی نوعیت ہے اس کے اعتبار سے چھ نمبر بیان کرے گا وہ تو لفظوں کے اندر ہم اسے محدود نہیں کر سکتے یہ رہنا ہمیں چھ نمبر کے اندر تو اس لیے تعلیم کے اندر ان چند باتوں کا خیال رکھا جائے اچھا عمومی گشت ہے بہت ہی ترقی ہے عمومی گشت کے اندر بہت ہی ترقی ہے اس کو ریئر کی ہڈی بتاتے ہیں ہمارے بڑے عمومی گشت کو عمومی گشت کے لیے آپ کو اگر مغرب کی نماز کے بعد بیان کرنا ہے اور اصر کی نماز اور مغرب کی نماز میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے جیسے کہ دو مصرے کے بعد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر اصر کی نماز کے وقت ہی اعلان کر دیا جائے کہ بھائی یعنی ان سے وقت لیا جائے اشاء تک کا اثر سے اشاء تک کا ان سے وقت لے لیا جائے جیسے تین چلے میں کتنا اہتمام سے وقت لیتے ہیں چلے کا کت... وہ اس طرح سے وقت اثر سے ایشا تک کا وقت ان کا لینے کی فکر کی جائے جتنے بیٹھ جائیں ان کی قدر کی جائے اور جو اٹھ کر چلنے لگے تو ان کے اوپر زیادہ زبردستی نہ کی جائے بلکہ ان سے کہا جائے کہ آپ جا رہے ہو مغرب کی نماز کے بعد تفصیلی طور پر دن ایمان کی بات ہوگی تو آپ فارغ ہو کر آ جانا اور ذرا جاتے جاتے دوسرے دکانداروں سے بھی کہہ دینا اور جب آؤٹ آو اور ہو کر لے کر آنا تو گویا اس آدمی کو آپ نے یہاں سے بھیجا دائی بنا کر بھیجا وہ آدمی بیٹھنے کو تو تیار آپ اسے دائی بنا کر بھیج رہے ہیں اب اس کے بعد جو مجمع آپ کے پاس بیٹھ گیا اس مجمع کا کیا کرنا اس مجمع کا کیا کرنا اس سارے مجمع کو ہمیں دعوت پر استعمال کرنا ہے اور کیسے کرنا اب موقع محل کی بات ہوتی ہے کہیں بالکل نیا مجمع ہوگا کہیں کچھ پرانے کچھ نئے ہوں گے تو ایک چیز ہر جگہ تو چلے گی نہیں موقع محل کے اعتبار سے ہمیں چلانی ہوگی ہمارے اس کام کے اندر کوئی قاعدہ ایسا نہیں کہ اس کے اندر سے کوئی چیز ہٹ نہ سکے کوئی کلیہ ایسا نہیں کہ جسمے سے کوئی جزیا مستثنا نہ ہو یہ بہت ضروری ہے اس لیے اب کیا کرنا اس کے اندر عمومی جماعتیں کتنی بنانے کی ضرورت ہے کتنی تو عمومی جماعتیں بنا لیں مطلب تین جماعتوں کی ضرورت ہے اس بستی میں تو تین جماعتیں عمومی بنا دیں اور عمومی جماعتیں بنا بنا کر روانہ فرمائیں اس کے بعد پھر جو مجموع باقی بچا تو اس کے اندر بھی آپ غور کریں کہ تین تین آدمیوں کی جماعت بنا کر بعض ایسی بھی محلے کے اندر لوگ ہیں کہ ان کے پاس عمومی جماعت نہیں پہنچ سکے گی اور ان سے ذرا بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے تو پھر مقامی آدمی بھی ہیں آپ کے ساتھی ہی بھی ہیں مقامی آدمیوں میں کچھ گسے منجے بھی ہیں تو تین تین آدمیوں کی جماعت بنا کر اور ان کے لیے دو دو تین تین شخصیتیں جہاں مناسب آپ سمجھیں وہ مہین کرے بھائی تم فلا فلا جگہ جاؤ تم اور مکانی حضرات اس میں آپ کی رہبری فرمائیں گے تو تین تین آدمیوں کی خصوصی جماعتیں بنا بنا کر اور جا کر وہ بیٹھ کر مغرب کی نماز سے پہلے تک وہ بات کریں اس کے باوجود بھی مجمع باقی رہ گیا تو یہ مجمع جو باقی رہ گیا تو اس کے اندر ہمارا ایک ساتھی بیٹھ کر دعوت گیلائیں کی, کی ابتدائی باتیں ذہن بنانے کی باتیں کریں دو ساتھی ایک دو ساتھی ذکر اور تلاوت اور دعا کے اندر معین کیے جائیں دو ساتھی دروازے کے اوپر کھڑے کیے جائیں کیونکہ وہاں سے جن لوگوں کو تیار کر کے وہ بھیجیں گے تو جو دروازے پر ہمارا ساتھی کھڑا ہوگا تو وہ ان کو نماز وغیرہ پڑھا دیں جو جماعتیں گش کے لیے جائیں وہ دعا مانگ کر جائیں ایک کو ذمہ دار بنائے ایک آدمی بات کرنے والا مقرر کریں اور ایک مقام کا رہبر لے لیں مقام کا رہبر جو لوگوں کو جانتا ہے جماعت روانہ ہو نظریں نیچی کرتے ہوئے بہت عظمت اور احترام کے ساتھ بالکل نبیوں والی یہ نقل ہے نبی بے طلب بندوں میں جاتے تھے اور بے غرض ہو کر جاتے تھے یہ جماعت اس کے نقل اتارنے چلی ہے کہاں ہم اور کہاں نبیوں والا کام ہماری کوئی حیثیت ہے لیکن اس اللہ کا کرم ہے کہ اتنا بڑا کام اللہ پاک نے اس کی نسبت ہمیں اور آپ کو دی ہمارا یہ مو نہیں ہے کہ ہم یوں کہے کہ ہم کام کرنے والے ہیں کیا کام کرنے والے ہیں لیکن اس کا احسان ہے کہ اس نے نسبت دے دی ہمیں اس نسبت کی بھی لاز رہنی چاہیے اب آپ چلے رہبر آپ کو بتا دے گا بھائی پانچ آدمی بیٹھے ان سے بات کرو تو جو بات کرنے والا مقرر ہے وہ بات کرے ذمہ دار سب کو سانگتا رکھے جب چلے گش کو تو نظریں نیچی کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلے اور جب بات کرنے والا بات شروع کرے, تو سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس بات کو سنی یہ تمہاری زبان ہے بولنے والا اب بات کیا کرنی اس کے اندر موقع محل کو اور اس فضا کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن پھر بھی اندازن کچھ لفظ جو ہیں وہ تمہیں بتائے جاتے ہیں اس کے آس پاس مناسب وہاں پر بات کی جائے سلام کیا جائے مسافہ کیا جائے اور اس کے بعد پھر کہا جائے کہ بھائی ہماری جماعت آئی ہے اور ہماری اور تمہاری سب کی کامیابی اللہ نے کلم... یعنی کلمہ جو ہے اس کے بارے میں ان کے سامنے بات ہو کہ بھائی ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قلمے کے اندر ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے حکم کو مانیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو اس پر اللہ پاک نے اپنے کرم سے یہ وعدہ فرمایا کہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت اللہ بنائیں گے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ پاکیزہ زندگی جو ہے یہ محنت کرنے سے ہمارے اندر آئے گی محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے اس سلسلے میں ایک جماعت فلاں جیگی کی آئی ہوئی ہے اور مسجد کے اندر مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تفصیلی بات اسی معاملے میں ہوگی لیکن ابھی ہمارے بہت سے ساتھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کسی صورت سے انہیں نقد اٹھا کر اور وہاں پر بھیجنا ہے یہ تو ہم نے ایک بات بتائی لیکن بعض مرتبہ اس میں آپ کو تھوڑا سا بدلنا بھی پڑے گا بعد موقعوں پر کلمہ سننا مفید ہے بعد جو کرنے کا سننا مفید رہا بڑے بڑے علماء ساتھ چلے کلمہ سنا سامنے والے کا یاد نہیں تھا وہ عالم چیخے مار کے روئے کہ میری مسجد کے قریب کے لوگوں کا کلمہ بھی ٹھیک نہیں تو بعض مرتبہ سننا مفید رہتا ہے اور بعد مرتبہ کلم سننے میں بعض مرتبہ یعنی کہ ایک انتشار کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہم کو تو مسلمان نہیں سمجھ رہے ہم کو مسلمان ہے تم ہی مسلمان اب لڑائی ہو رہی ہے اس میں تو ہم اسی زد نہیں کرنی اسی طرح نماز اثر کی پڑھی کہ نہیں پڑھی یہ کہنا یا نہیں کہنا بعد جگہ کہنا مفید ہوتا کہہ دو بعد مرتبہ اس کا کہے بغیر کسی عنوان پر انہیں وہاں لے جاؤ یہ مفید ہے تو یہ کہو بات جگہ اثر کی نماز کا تذکرہ کرنا مفید ہوگا تو بھائی چلو نا وقت ہو گیا آپ چلو آپ چلو, چلو. تشریف لے چلیں اور بات جگہ یہ نماز تمہیں نمازی ہو یہاں سارے بھی نمازی ہو. وہ لڑنے کو لیے تیار ہو نہیں, نہیں نہیں بھائی کوئی بات نہیں وہ ذرا ساتھی آئے آؤ ملو بات کو فوراً نبھا دینا اس کے باوجود بھی بھائی اگر کوئی کڑوی کسی بھی کہے تو نبیوں سے بھی کہیں اسے صبر اور برداشت کے ساتھ جھیل لینا یہ جو عمومی گشت ہے یہ اس پہ ہماری تربیت ہے اور بات کرنے کا ڈھنگ اور انداز خوشخبری والا ہو ڈرانے والا نہ ہو ان کو نفرت نہ ہو جائے بشیرو ولا تو نہ ولا یس بات کو مشکل بنا کر پیش مت کرو بڑی آسان کر کے تاکہ ہر آدمی اسے کر سکے جب وہاں سے وہ پانچ آدمی مثلاً چلے مسجد کی تربیت کا ساتھی ساتھ لگ جائے راستے میں مشغول کرے دین ایمان کی باتوں میں. وہ دو آدمی جو ہے دروازے پر وہ عبد الرحمان ستار ہے وہ دیکھو یہ ہمارے بھائی محمد یوسف اب وہ دونوں ساتھی وہ ان کو آئیے آئیے آئی آئی بھائی عبد الرحمان ادھر آئیے اب وہ جو ہے چونکہ اتنی حرکت ہوگی اللہ کی نسبت پر تو وہ دو ساتھی آپ نے اثر کی نماز تو پڑنی ہوگی وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو پیشاب کر کے پانی نہیں لیتے تو ہم نے تو نہیں پڑھی آپ نے نہیں پڑھی کوئی بات نہیں ابھی پڑھ سکتے ہیں ہم دو دو لوٹے اب یہاں تو لوٹے ہیں کیا مجھے معلوم ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے کہہ دیں کہ ہم دو دو لوٹے ہم غسل خانوں کے اندر رکھ دیتے ہیں اور آپ اندر جاؤ اور اپنا جو اگلا حصہ ہے اسے پاک کر دو یعنی کپڑے کا جو اگلا حصہ ہے اسے پاک بعد جگہوں پر ہمارے کام کرنے والوں نے لنگیاں بھی ساتھ رکھی اس لیے کہ پتلون جو ہوتی ہے بہت موٹی ہوتی ہے اور اس کا پاک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہمارے سوج بجھ کے ساتھی لنگیاں بھی ساتھ رکھی لنگیاں ونگیاں پہنوا کر اور نماز پڑھوائی لیکن بعد جگہ پہ لنگیوں لنگیا ہی ایپ کی چیز ہوتی ہے لوگوں کے یہاں تو ان کو لنگی بھی نہیں دے سکتے یہ تو موقع محل کی بات ہے اس موقع پر آپ کو اب وہ اندر اپنا پاک کر کرا کے باہر آئے اسے وضو کرا لی وضو کرا کے بھائی عصر کی نماز پڑھ دو عصر کی نماز پڑھا کے حلقے میں بٹھا دو وہ حلقے کے والا آدمی آؤ آ جاؤ بھائی بھائی اتنے وہاں پر گشت ہوتا رہا گشت ہو کر یہاں پر آتے رہے اور انشاءاللہ شاء اللہ اچھا خاصا مجمع ہوگا مغرب کی نماز سے اتنے منٹ پہلے کہ لوگ وضو وغیرہ کر سکے حلقے کو ختم کرنا چاہیے اب اس میں دیکھو ایک ڈر ہے کہ وہ جو آپ نئے نئے آدمی لائے ہو تو وہ دیکھیں گے موقع موقع دیکھ کر پھر وہ چلے جانے کے فکر میں ہوں گے تو تھوڑا سا ان کی خیر خبر نرمی کے ساتھ اب وہ جا رہے بھارت کی وہ تفصیلی بات تو مغرب کے بعد ہونے والی ہے آئیے تشید لائیے مغرب کے نماز پڑھ لیں تاکہ تفصیلی بات آئے اس طریقے سے اخلاق کے ساتھ ہماری بات مغرب کے نماز ہوئی پہلے سے طے بات کرنے والا ساتھی ہے یعنی اعلان کرنے والا ساتھی اعلان کرے اعلان جو ہمارا ہو تو موقع محل کے اعتبار سے اعلان ایسا ہو کہ جس میں مختصر سی دعوت مجموع تک پہنچ جائے کیونکہ نہیں معلوم سارا مجموعہ بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا بیٹھتے ہیں جتنے ہی نہیں بیٹھتے تو جتنے ہی اس وقت میں ان تک ان تک گویا کہ مختصر سی دعوت پہنچ جائے جب ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ کے اندر ہم نے وعدہ کیا کہ حکم اللہ کا پورا کریں گے حضور اکرم سب کے طریقے پر تو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اللہ نے وعدہ فرمایا تو وہ اس سلسلے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ بغیر محنت کی زندگیوں میں آتا نہیں تو اس سلسلے میں تفصیلی بات سنتوں کے بعد ہوگی آپ حضرت تشریف رکھیں بات جگہ تو فرضوں کے بعد فورن ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں ان کی سنتوں کی عادت بعض ملکوں میں <coughs> تو وہ موقع محل کو آپ نبھا لیں بیان کرنے والا جب بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو تو چھ نمبروں کے اندر رہ کر بیان کرے چھ نمبروں سے نہ نہٹے چھ نمبر میں رہ کر بیان کے اندر مجمے کو آمادہ کرنا ہے اللہ کے دین کی بہنت کے لیے چھ نمبروں کے بیان میں بھئی یہ ضروری نہیں کہ پہلا نمبر دوسرا نمبر تیسرا نمبر یہ کوئی ضروری نہیں لیکن آدمی بات کریں تو چھ نمبروں کے اندر رہ کر بات کریں اچھا بات کرنے کے اندر حدیثوں وغیرہ کے بارے میں احتیاط سے رہنا چاہیے کیونکہ اگر ایسی چیز حضور اکرم صلی اللہ اکرب سی طرف منسوخ کر دی کہ جو من گڑت ہے اس کی بڑی بڑی ہے ضعیف حدیثوں کے بارے میں آج پوری دنیا میں لہ دہ ہو رہی ہے فضائل میں ضعیف حدیثیں ضعیف حدیثیں ضعیف حدیث یہ کوئی جرم نہیں ہے ضعیف حدیث تو کوئی ضعیف ہوتی ہی نہیں نبی پاک سرسم کی زبان سے جو بات نکلنا معلوم ہو گیا تو وہ ضعیف ہے ہی نہیں یہ حدیث جو ضعیف بتاتے ہیں وہ درمیان کے جو روایت کرنے والے ہیں ان میں اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے تو ہمارے علماء اسے ضعیف حدیث کہتے ہیں لیکن ضعیف حدیث کا بیان کرنا یا کتابوں میں لکھنا یہ کوئی جرم نہیں ہے کیوں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے علاوہ اور کتابیں بھی لکھی ہیں الادب المفرد لکھی ہے اور دوسری کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے اندر خود امام بخاری رحمتہ اللہ نے بھی ضعیف حدیث سے بہت سی بیان کی ہیں اور لکھی ہیں تو یہ کوئی جرم نہیں قرآن کی آیت سے ٹکرا نہ رہی ہو صحیح حدیث سے ٹکرا نہ رہی ہو تو وہ ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں اور فضائل کے اندر تو سارے علماء نے یہ بات اکثر و بیشتر نے بتائی اس لیے بھائی آپ اپنا کام کرتے رہیں لیکن بیان کے اندر حدیثوں کے لانے میں احتیاط رہے کیوں کہ معلوم ہوتا نہیں ہم لوگوں کو کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے کون سی موضوع ہے اس لیے بات ایسی کی جائے جو کتابوں کے اندر ہو واقعات وغیرہ جو بیان ہو تو وہ ذرا کتابوں کے اندر موجود ہونے چاہیے ادھر ادھر کی سنی سنائی اگر آپ بات کرو گے تو غلط بات نہیں دنیا کے اندر چلنا پڑے بیان کے اندر خوب شوق دلانا ہے رغبت دلانی ہے اور شوق اور رغبت دلا کر چار چار مہینے کی جم کر دعوت دینی ہے نئی جگہوں پر چار چار مہینے نے انداز سے چار مہینے کو پیش کیا جائے کہ وہ چار مہینے کو آسان سمجھے چار مہینے کی دعوت دے کر لیکن یہ مت سمجھنا کہ رات کے بیان میں لوگ وقت دے دیں گے نہیں وہ دن کو محنت آپ کو کرنی پڑے گی گھروں پر جا جا کر لوگوں کو تیار کرنا یہ دن پر ہوگا یہ مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر ہوگا چلے کے لیے تین چلے کے لیے جماعتوں کا تیار کرنا رات کو پھر آپ جماعت کا وقت مانگے چار مہینہ دے کو چلہ دے پھر اسے کم وقت بھی دے دے یہ سارے اوقات لینے اتا پتہ لکھنے میں کوئی اشکال نہ ہو تو اتا پتہ بھی لکھ لیں اور اس کے بعد پھر اخیر کے اندر مقامی بات بھی مقامی کام کی بات بھی ضرور کریں وہاں پر مقامی کام کرنے کے لیے مسجد بار جماعت جو ہے وہ بنانے کا فکر کریں اگر نہیں بنی ہے اور اگر بنی ہوئی ہے نا تو اس کو صحیح ترتیب پر لانے کا فکر کریں یہ ہوا کہ چوبیس گھنٹے کی ایک محنت ہوئی اس کے اندر ساتھیوں کے وقت کی بھی حفاظت رہے جہاں آپ جس علاقے میں گئے ان کے بھی اوقات کی حفاظت رہے اور اپنے وقت کی بھی حفاظت رہے یہ چوبیس گھنٹے اللہ مد سدنا مولانا محمد مولانا محمد ابائی سلم ضلع بتم تالم ان کا انتل عرض الکرم اللہ عما ان کا فون کریم تو فاف اللہ ان کا فون کریم تو بلاف فاف اللہ عن کا فون کریم تو اللہ خیر آج رہی و آج رہی با جندہ بنواد نادم بنا اردو کا مل شرک الج رہی و آج رہی با جہ بنو بادم نادم اللہ نس الو کا بالکل خیرن بك من كل کا بالکل خزائے من خير ما منہ منه کا محمد اللہ, اللہ بل ولا ولا في اللہ انلوں کا رب آتے رات دنیا حسنت آخرت حسنت وقت آتا بندار رب بنا بالکل بہب صاحب ربنا, رب ربنا, ربنا, ربنا لا پرمبنا بلا تا من قبلنا پرمپنا بنا چہنیا مالا کا پتا لگانے کو بھی کافی اندار جل سارا ادا بن جنا ادا من ظلمنا ادا بندہ من بنا دانا بنا تر بنا ولا تباعد الدنيا أكبر حبنا ولا ببلغ عيننا ولا تسلت علينا من لا يرحمنا اللهم يحلنا مراشد أمورنا وعيدنا من شرور نفسنا اللهم جعلنا جل الله من الذينك وليا وجلنا من الذينك نصيرا اللهم عن خير مدخل صدق وغجر مخرج صدق وجل من الذينك سلطانا نصيرا اللهم إنا لعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماعتة الآداء اللهم التفضلات التيسر كل عسير فإن التيسر كل عسير ملائك يسير اللهم لا سهل إلا ما جايته سهلا وعندك جال الحزن سهلا جاشيتا لا إله إلا الله الحليم الكريم صبح والحمد للہ رب العالی میں سلامت نہ کبھی اپنو کا بنی سیاحت وجرنا من دین ابا کے ذات بہت ابا جان کے بھی ابا سب کے رس اماحا بلی ملتے اما منسوری اسلامی اماؤن اسلامیل اماؤن کی ولرقین الحداب الحم ادا آدا الاسلام ومستمین وہ مستمین اللہ علیہ کا بے اشد و مستمین الم یہ پرفی رسید ہی عیدایہ اللهم شتت شملهم اللهم مريق جباههم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم الق في قلوبهم الرعب والجنون اللهم الق بينهم العداوة والبغضاء وشنع عداهم يوم القيامه اللهم اوض في ما بينهم نار الحراب التي لا تفور بدا اللهم من اراد بالاسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوافقوا كل الله خير وجلا اللهم ولا آل من اسلام شرا وبجميع المسلمين شرا فأحذكوا كما أحدك هذا وسبوت ولا تجلا منهم اللهم احفظنا المسلمين اللهم احفظنا المسلمين اللہم محفظنا المسلمین من, من بیلی ایدینا ومن خلفنا وان عبادنا وان شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بکا نغتال من تحتنا رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ وسلم رسول و نبیہ اللہم محفظنا في فی مشارق الارب و بال امام المسلم العادل والخير والطاعت والتباع سند سید الموجودات اليک رب فحببنا اللہما اید المسلمين في مشارق نرد اماغاربها بال امام المسلم عادل والخير والطاعت والتباع سند سید الموجودات اليک رب فحببنا وفی انفسنا لکا رب فذلل بنا وفی آئیون اللہ سفات اللہ تنسور عباہ کرم ولا تو ہن الدنا ولا تن کسنا ولا ولاسرہ الباہ مرحمہ ولا تلین اللہ رحمنہ لنا ولا اللہ جگ دق دکھتے اللہ فلو بلا و او ادا جانے لب جب لکھنا میرا کیا پالتا گالی کا بنا فکون انت منی بہ بنا سبائی سبھی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 بناؤ بندار کرنا نسل کرنا بداؤ جو بے کا بال کو لکھنار امداؤں مسنا بنا مانتا ما آلو بلا تسنا بینا مان آلو آلو اللہ مانتا بلجو بل کرم اللہ کل خدا بتا بل گدا اے اللہ ہمارے گناہوں کو باپ فرما اے اللہ تو ہماری تمام لفزشوں سے ادھر فرما اے اللہ تیرے دین تیر اور تیرے احکام اور تیرے بتائے ہوئے مبارک طریقہ حیات کے بارے میں آج تک ہم سے اور پوری مت مرحبا سے جتنا قصور جتنی کوتاحیاں ہوئی ہیں اے نا تو دریا رحمت سے معاف فرما اے اللہ مجرم ہے اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اے اللہ تو ہمارے جرموں کو معاف کر دے اے نا قصور مار ہے تو ہمارے قصوروں کو معاف کر دے رات کے اندھیریوں میں دن کے اجالوں میں اے اللہ جتنی غلطیاں ہم سے ہوں اللہ تو باپ فرما دے اے اللہ پوری امت کے اوپر سے اپنے غصے کو تو فرما دے اے اللہ پوری امت کے اوپر سے تو اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما دے اے ناپ پوری امت کے اوپر رحم اور کرم کا اور فضل کا تو معاملہ فرما اے لا تو ہدایت کے دروازے کو شادہ فرما اے لا ملالت کے دروازوں کو بند فرما اے لا تو رحمتوں کے دروازے کو شادہ فرما اے لا مصیبتوں اور بلاؤں کے دروازوں کو تو بند فرما اے اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر ہاتھ میں فرما اے نہ تو بہت کے وقت کو ہمارے لیے آسان فرما اے نہ تو موت کے وقت ہم سب کو کل مانسی فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ بل کر کے سوالوں میں جواب ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ حشر کے میدان کی شلتوں اور رسوائیوں سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ عرش کے نیچے ہمیشہ رسی فرما اے اللہ دہ نے حافظ نام اعمال مرحمت فرما اے اللہ ہمارا نیتوں کا پلڑا وزن دار بنا دے اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں تو ہمیں جامع کو سب اللہ بڑا بھیانک منظر ہوگا اے اللہ وہاں پر ہم سب کو تیرے سامنے حاضر ہونا ہوگا سارے اولین وہاں پر جمع ہوں گے اے اللہ ہر ایک کا اپنا کچا چٹا سامنے آ جاوے گا اے اللہ اس وقت فضل اور کرم کا معاملہ فرما اور آج بھی اللہ فضل اور کرم کا معاملہ فرما اے اللہ پور جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیر ہوگا نہ آنکڑے دونوں طرف لوہے کے لگے ہوئے ہوں گے اور مجرمین کو چھیل چھیل کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے اور رسول کریم سر سر بے چین ہو کر یا رب سلیم سلم کہہ رہے ہوں گے اے اللہ بڑا دن ہوگا اے اللہ بہت ہی مشکل والا دن ہوگا اے اللہ پر سراغ کے اوپر سے بجلی کی طرح سے ہمیں گزار دے جہنم کے عذاب سے ہماری پوری پوری حفاظت کروا اے اللہ جنت الفطوش کے اعلی مقامات پر بغیر حساب کتاب کے ہمارا داخلہ فربا اے با تمارا بندہ ہمیں اپنا بنا دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی کر لے اے اللہ ہمیں تقوی اور تبقل نصیب فرما اے اللہ ہمیں صبر اور شکر نصیب فرما اے اللہ ہمیں شفکر اور امانت نصیب فرما اے اللہ ہمیں صفت اخلاص اور صفت احسان نصیب فرما اے اللہ ہمیں احتساب اور استخلاص نصیب فرما اے اللہ جتنی صفات قرآنیاں اور جتنی صفات ایمانیہ اور جتنی صفات قبولیت ہیں اے اللہ وہ ساری کی ساری تو ہمیں نصیب فرما اے اللہ تیری محبت رسول کریم سزم محبت دین کی محبت اور دین کی محنت کی محبت اے اللہ تو ہمارے دلوں میں راشق فرما اے اللہ تیری ذات تیری, تیری خزانوں کا یقین تو ہمارے دلوں کے اندر فرما اے اللہ تو ہم سب کو فرما اے اللہ تیرا تعلق بڑھتا ہی چلا جائے اے لا تعلق گھٹنے نہ اور ختم ہونے نہ پائے اے لا تو اس کی غیر سورتیں پیدا فرما اے سب کو اے اللہ خود غرضی اور دنیا طلبی سے نجات نصیب فرما اے اللہ فضول خرچی اور بخیلی سے نجات نصیب فرما اے اللہ ریاکاری شہرت سما حرص لالچ اور حسد اور جتنے بھی رضاعر روحانیاں اور جتنے بھی امراض جسمانیاں ہیں اے اللہ سب سے آفیت کے ساتھ اے اللہ تو ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرما اے اللہ ہمیں خوشبو اور خوشو والی نمازیں نصیب فرما اے اللہ قرآن پاک کا سمجھ ہمیں نصیب فرما قرآن کے الفاظ ہماری زبانوں پر تو چڑھا دے اور اس کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کے عمل کو ہمارے بدلوں سے جاری کر دے اور اس کی دعوت کو پورے عالم کے اندر پھیلانے کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے اور حدیثوں کا بھی فہم نصیب فرما اور صحابہ کلام اقبال اللہ اجمین کی زندگیوں کا فہم نصیب فرما کر اس کے مطابق ہمیں زندگی لانے کی تو توفیق نصیب فرما اور اے اللہ یہ جو دعا اس وقت میں ہم مانگ رہے ہیں اے اللہ یہ ساری دعا اے اللہ ہمارے لیے اور ہماری بیویوں کے لیے اور ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اور ہمارے پوتے اور پوتیوں کے لیے ہمارے نواس اور نواسیوں کے لیے ہماری اور داماد کے لیے اور ہم سب کے بھائی اور بہن کے لیے اور ہم سب کے ماں اور باپ جو جن کے زندہ ہوں ان کے لیے اور ہم سب کے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے اے اللہ اس دعا کو قبول فرما اے اللہ اس وقت کے رحمت کے دہانے کشادہ ہے اور مختلف ملکوں کا مجموعہ بیٹھا ہوا تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے لا یہ سارا مجمعہ اگر کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے اور دو پیسے مانگے تو جتنا اس کے لیے دو پیسہ دینا آسان ہے اے لا اس سے زیادہ تو کریموں کا کریم ہے اے لا تو رحیموں کا رحیم ہے یہ ساری دعائیں قبول کرنا تیرے لیے بالکل آسان ہے اے لا یہ ساری دعائیں دین کے جتنے بھی کام کرنے والے ہو چاہے وہ دعوت کا کام کر رہے ہوں چاہے وہ مدرسوں کا کام کر رہے ہو چاہے وہ خانقاہوں کا کام کر رہے ہوں چاہے دین کے اور اداروں میں کام کر رہے ہو اے اللہ سب کے لیے اس دعا کو قبول فرما اور اے اللہ پوری امت کے لیے اس دعا کو قبول فرما اور پوری امت کے قیامت تک کے والی نسلوں کے لیے اس دعا کو قبول فرما اے اللہ تو اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما ا اللہ باطل کوششوں کی کو فیل فرما اور حق والی کوششوں کو چالو فرما باطل آوازوں کو بے اثر فرما حق والی آواز کو سر فرما باطل کی جڑوں کو اگاڑ کر پھینک دے حق کی جڑوں کو مضبوط جما دے اے اللہ یہ حج کا وقت ہے اے اللہ پورے دنیا کے اے لا, جا جا لبیک, اللہ دربار میں پہنچے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ بھرا ہوا ہوگا مدینہ منورہ بھرا ہوا ہوگا اے اللہ اس سال کے حج کو تو ایسا کر دے کہ پورے عالم کے لیے اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے ہو جائیں اے اللہ تو اس پر کرم فرما رحم فرما اے اللہ دین کے آباد اور دین کے انصار مخلصین اور مستخلصین کو اے اللہ سارے اٹھیوں کے اوپر مشتمع فرما اور سارے علاقوں کے اندر مجتمع فرما اور ان کی قدردانی نصیب فرما اور ان کے ذریعے پورے عالم میں دین کے پھیلنے کی غیبی صورتیں پیدا فرما جتنے مدارس عربیہ جتنے مکاتب قرآنیا جتنے مراکز دینیہ پورے عالم کے اندر چل رہے ہیں ان کے صحیح طور پر چلتے رہے کی تو غیبی صورتیں پیدا فرما اے اللہ حضرت بھی دعوت درکار تم کو صحت اور قوت اور ہمت اور آفیت اپنے کرم سے تو نصیب فرما اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے زبان سے کہا جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا اور بہت سے لوگ بیچارے ایسے تھے ایسے ہیں کہ جو نہ زبان سے کہہ سکے نہ خطوط میں لکھ سکے اے اللہ سب کی حاجتوں کو تو جانتا ہے ہماری بھی حاجتوں کو تو جانتا ہے اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو اپنے کرم سے تو پورا فرما تو عالم الغب شہادہ ہے سب کی حاجتوں کو تو پورا فرما اے اللہ جو قرض دار ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی تو غیر صورتیں پیدا فرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اپنے لطف کرم سے دور فرما اے اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں پر رحمت والی بارش اپنے لطف و کرم سے نصیب فرما مصیبتوں اور بلاؤں کے دروازوں کو تو بند فرما جو لڑکے اور لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں اے اللہ تم کے لیے بہترین جوڑے اپنے کرم سے نصیب فرما اے اللہ تم بیماروں کو شفائے کامل حاجی نصیب فرما اے اللہ نظمین کی تو حمایت فرما اے اللہ ظالموں کو تو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ پورے عالم کے لیے تو ہدایت کے دروازے کشادہ فرما اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ تو غیب سے پوری فرما اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو تو عافیت کے ساتھ غیب سے دور فرما اور اے اللہ پورے عالم کے اندر دین ایمان اور ہدایت کے پھیلنے کے لیے اے اللہ تو ہم سب کو استعمال فرما اے اللہ جو کچھ مانگنا چاہیے تھا اور ہم نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے فکرم سے نصیب فرما اور سارے ارکان کو صحیح وقتوں پر صحیح طریقے سے زندہ ہونے کی تو غیب سے صورتیں پیدا فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو تو بے انتہا قبول فرما ہمارے قصروں کو تو معاف فرما اس اجتماع کو تو قبول فرما اس اجتماع کے اندر جتنے محنت کرنے والے ہیں ان کو بھی قبول اے اللہ کہنا اللہ حاضر من و منلا ومن کردہ ما ہما حو نالینا سفر نہ پیانا بو دہ بعده ہما انت في السفر سفر فی اہل اللہ حما نعوذ ناوز بھی کا نواسا سفر سوب الم القلب دعوت طباب الرحیم ابا صلی سید دینا بولانا محمد سید دینا بََ مولانا محمد مبارک سلیم سبحان رب العزت و سلام السلیم الحمد الله. Please remain seated, my dear brothers. Nobody should stand up. Please, my dear brothers. Now is the most important moment. We are going to witness those Jamaat that are proceeding in the path of Allah. All these Jamaat that are going in the path of Allah, inshallah, we are going to see them now. Please be patient for a short while and please remain seated, inshallah. www.attableague.com the revival of